أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في سلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافزون اللہ ازواجیم اومام ملکت ایمان سورہ مومنون مکی کی صورت ہے سورت الانبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے اور نزول کی ترتیب میں چوہتر نمبر سیونٹی فور ترتیب مصفی میں تریسویں صورت ہے قرآن کریم کی سورہ حج کے بعد لگی ہے سورت الحج کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط سور حج میں بڑے عذاب سے ڈرایا گیا یوحنا ستقور ابکمن من ضلط حسا آتیشی عظیم تو اس صورت میں اس عذاب سے نجات کے لیے صفات ذکر ہوتی ہیں امور مدافع عال العذاب۔ یا سور حج میں اعمال المشرقی ذکر ہوئے تو اس صورت میں اوصاف المومنین ذکر ہو رہے ہیں سور حج میں شرک فعلی کی تردید تھی تو اس صورت میں اس کا مبدہ رد ہو رہا ہے جو کہ شرک فیل براکات ہے یا سور حج آیت نمبر چونتیس میں فرمایا تھا ولی کل امتن جعلنا منسکن تو اس سورت کی آیت نمبر ترپن میں فرما رہے ہیں کل حزبم بمال ددیم فریحون سور حج میں تخلی تھی تو سور مومنون میں تحلی ہے یا سور حج میں شرک کے کی تردید تھی تو اس صورت میں اس بات و بلا دلتی سلاسا اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات تینوں قسم کے دلائل کے ساتھ دلائل عقلیہ نقلیہ اور وحیہ یا سور حج میں آیت نمبر بہتر میں زجر تھا بینکار القرآن تو سور مومنون کی آیت نمبر ایک سو چار میں تخویف منکرین قرآن کو سور حج میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا ابتدا میں ان نا خلق نا کم من تراب سم من سمممن نطفتن سممن عالقتن سم و مذغطن مخل قطم وغیر مخل قطن لینوبین ون کرفلر حام الاجل مسمہ تو اس صورت میں آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں ترقی ہے اس پر ذکر انسان کی پیدائش کا یا سور حج میں فرمایا آیت نمبر ستر میں وف الخیر تفلی تم نے کیا کرو کہ کامیاب ہو جاؤ تو یہاں کامیابی کے لیے مزید اوصاف حسنا کا بیان ہے اول میں سورت کے سورہ حج کی آیت نمبر بہتر میں منکرین کی حالت ذکر ہوئی تھی وہ داتلا علیہم آیاتنا بیناتن تعارفی وجوہ لدینہ کفر المنکر یقادہ یستون بل لدینہ یتلونہ علیہم آیاتینہ تو یہاں حال مومنین کا ابتدا میں یا سور حج کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا غیر اللہ کو پکارنے والوں پر فتوا تھا جو اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں یا مندون اللہ مالا درح ولاح ظال ضلال البعید تو یہاں آیت نمبر 117 میں دوسرا فتویٰ ہے ان پر جو اللہ کے سوا مخلوق کو پکارتے ہیں غائبانہ وما اللہ الحن آخر اللہ برحان الہوبی فنما حساب ربی انفل کا فرون سورت کا دعوی اس بات و توحید بلا دللت تسلاسا سورت میں اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات ہے تین قسم کے دلائل کے ساتھ عقلی نقلی اور واہی پہلے سات صفات ذکر ہو رہی ہیں مومنوں کی پھر انجام مومنوں کا بیان ہو رہا ہے تو آیت نمبر بارہ سے دلائل عقلیہ عقلیہ اور نقلیہ اور وحیہ دلائل توحید پر آیت نمبر ستاون میں پھر سات صفات مومنوں کی ترمیزی شریف کی روایت ہے سراج المنیر میں خطیب صاحب نے ذکر کی ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی ہو سے روایت خالقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسما دوی النحل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پر جب وہی نازل ہوا کرتی تھی تو ان کے چہرے اقدس کے پاس سے ایسی آواز سنی جاتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھی کی آواز فمزلہ علیہ یومن ایک دن نبی علیہ السلا تو السلام پہ وہی نازل ہو رہی تھی فمک سساطن تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر چپ رہے حتا سریا آن ہو اور پھر نبی علیہ السلات و السلام سے وہی کے آثار جب ختم ہوئے تو فستقبل قبل تورف آئی نبی علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا شروع کر دی فقال اللہ زدنا نا تنقصنا تنقسنا وا کرمنا ولا تہنہ و آتی نا والا تو واسرنا ولا اللہم عمر دینا و ارد ورد انا سمقال قد ان علی اللہ علیہ عشرہ آیا دخل الجنا اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ مزدنا یا اللہ ہمیں زیادہ کر دے ولا تنقصنا ہمیں کم نہ کر وا کرمنا والا اللہ ہمیں عزت دے دے ہمیں زلیل نہ کر واطینہ ولا تحرمنا اے اللہ ہمیں نعمت یاطا کر دے محروم نہ فرما سر نہ ولا تو سر اے اللہ ہمیں دوسروں پہ اونچا کر دے ہمارے اوپر کسی کو اونچا درجہ نہ دے اللہ مرد نہ وردی آنہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی کر دے اور ہم سے بھی راضی ہو جا قال۔ اس دعا کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جس کسی نے اس دس آیتوں کو اپنے اوپر جاری کر دیا منقام ہن نہ دخل الجن وہ جنت میں جائے گا وہ کون سی دس آیتیں نبی علیہ السلاۃ وسلام نے سر مومنون کی یہ پہلی دس آیتیں پڑھی قدف لحل مومنون اللہدین ہم فی صلام خاشن والذين هم عن اللغوين معرزون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافزون إلا على أزواجهم أو ما ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فولائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ولدینا ان آیات کی تلاوت نبی علیہ السلام نے فرمائی تو یہ آیتیں تھیں جو نازل ہوئیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اتباع سنت کی غرض سے اب بھی اس دعا کو یاد کر کے اور اللہ سے یہ مانگے اللہ زدنا ولا تنقصنا وا ولا تو ہنا ولا تو حرمنا ولا سرنا والا تو سر علینہ اللہ اس صورت میں اللہ رب العزت کے نام ہیں چودہ اسماء حوسنا بھی حسب تکرار چودہ ہے قدلح المنون بے شک کامیاب ہو گئے مومن افلاح فلاح کسے کہتے ہیں فلاح کہتے ہیں نجات من المرہوب اور فوز بالمطلوب مطلوب کو جس چیز سے ڈر ہو تو اس سے نجات حاصل ہونا اور جو مطلوب ہو مقصود ہو اس کے ذریعے کامیاب ہونا اسے فلاح کہتے ہیں فلاح المومنون بے شک کامیاب ہو گئے مومن الدینہ و مومن ہم فی کہ یہ اپنی نمازوں میں خوشو کرنے والے ہیں فی صلاحم کیا مانا فی صلام سلاۃ ان لہم و نفم و غنی غ تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلاط ہم سلات کی اضافت ان کی طرف ہوئی کیوں لہم ونف آ یہ نماز تو ان کے لیے ہے اور ان کو فائدہ دیتی ہے و اللہ ہو اور انان اللہ غنی ہے اس سے اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری نمازوں کی خاشیون خوشو کسے کہتے ہیں جم الحمت لسلاتی ول راز عام سے واہو سراج المنیر میں خطیب صاحب نے لکھا خوشو کہتے ہیں جم الحمت لسلاتی ہمت کو جمع کرنا نماز کے لئے ول اراض وام سوا ہو نماز کے علاوہ ہر چیز سے منہ پھیرنا بس ساری توجہ اور ساری انابت نماز کی طرف ہو حدیث میں آتا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے یہ روایت کرتبی نے بھی ذکر کی ہے الخشو اول علم یورفاؤ من الناس۔ خشو وہ پہلا علم ہے جو لوگوں سے اٹھا دیا جائے گا جب لوگوں سے قرب قیامت میں فتنوں کے دور میں علوم اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے خوشو اٹھایا جائے گا الخشو اول علم يرفع من الناس ابھی دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے الخشو حل اخلاص المقالی و اعظام المقامی ول یقین و جم جب چار باتیں انسان کو نماز میں نصیب ہو جائیں تو ان کی یہ نماز خوشو والی ہے کون سی ایک حول الاخلاص المقالی جو یہ کہہ رہا ہے اس میں اخلاص ہو دل سے نماز میں جو پڑھ رہا ہے جو کہہ رہا ہے الخلاص المقالی دوسرا وہ ضام المقامی اس مقام کی در ال کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے اور تیسری بات و یقین تام اور یقین تام بھی ہو پورا کا پورا یقین اعتماد ہو اللہ پر الوہیت والا اور چوتھی صفت و جم ال اور اہتمام جمع کرنا یعنی جتنے آداب ہیں جتنے اصول ہیں نماز کے ان سب کو پورا کرنا جابر ابن سمورا ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں پہلی جلسفہ تین سو بائیس کال خرجہ علیہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاب ابن سمورا رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے ہیں نبی علیہ السلات نکلے ہم پر ہم میں سے بعض صحابہ رف الدین کر رہے تھے فقال مالی ارا کم رافی ائی تو نبی علیہ صلاح تو السلام نے فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اٹھانے والے ہو اپنے ہاتھوں کو کاننا ہاذنا نہ بخیرن شمس شمسن گویا کہ یہ دمیں ہیں گھوڑوں کی گھوڑوں کی دم کی طرح تم ان ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو اس اسکنو فی صلاح اسکنو, اسکنو فصلا تم لوگ سکون اختیار کرو نماز میں یہی خوشو فی صلاط ہے اسکینو فصلا حسن بصری کا قول بھی باہر العلوم میں سمرقندی نے ذکر کیا ہے تیسری جل صفحہ 473 پر اللہ دینہ ہم فی صلا ہم خاشیون ددین اللہ فعون العیدیا فلاۃ اللہ ف تقبیر تقبیرت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو نماز میں ہر وقت رف الدین نہیں کرتے ہاں تقبیر اولا میں تقبیر تحریمہ تقبیر اولا میں یہ رف الدین کر لیتے ہیں تو یہ پہلی صفت تھی الدینہ ہم فی سلاطی ہم <تصفح> وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خوشو کرنے والے ہیں مجاہد سے بھی نقل ہے زاد المسیر میں ابن جوزی نے نقل کیا خوشو ف صلات انہ و سکون و یہ نماز میں سکون ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی نقل ہے لا لائر ایدیہم فی فلا تفسیر ابن عباس یہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو بار بار نہیں اٹھاتے بلکہ سکون رکھتے ہیں سلاد میں اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ایسے ساکن ہوا کرتے تھے کان نمالا روسنت تیور تو کہے گا گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں اگر ہم ہلتے ہیں تو یہ پرندے اڑ جائیں گے اس طرح سکون تھا ہمارا ولدینہ ہمان اللہ ہوئی موری زون اور وہ لوگ ہیں جو ہر باطل سے منہ پھیرنے والے ہیں لغوا کسے کا زحاق فرماتے اللہ وا بمانے شرک ابن جوزی نے بھی زاد المسی میں یہی لکھا یہ شرک سے منہ پھیرنے والے ہیں حسن بسری نے بھی فرمایا ہے لغوا ہر امر باطل اور گناہ ہے کلو امرن باطل اور حضرت شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے شیخ عبد القادر جلانی نے فرمایا ہے لاتامل بشین شاد شاہدانی کتاب اللہ و سنت رسولی ہی صلی اللہ علیہ وسلمہ تیرے پیرا عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے دیکھو کوئی عمل نہ کیا کرو حتیٰ کہ تمہارے لیے دو گواہ گواہی ہی دے دیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت اس کتاب اور سنت کے خلاف ہر کام کو لغوا کہا گیا ولدینہ حمان اللہ مور اور وہ لوگ ہیں جو ہر باطل سے منہ پھیرنے والے ہیں ولدینہ ہم لکاتی فائل اور وہ لوگ ہیں جو پاکی کے کام کرنے والے ہیں زکات لغوی معنی بمانے تطہیر ہے کیونکہ صورت مکی ہے اور اصطلاحی شرعی زکات تو مدینہ منورہ میں تھی مکے میں نہیں تھی تو ابن عباس مانا کرتے ہیں تسکیہ عقائد اور مال کا کرنے والے ہیں عقیدے کا تسکیہ قرآن کے ذریعے عمل کا تسکیہ سنت کے ذریعے ولدینہ ہم ذکاتی فاعلون اور وہ لوگ جو پاکی کے کام کرنے والے ہیں ولدینہ ہملی فروجم حافظ اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ جہم مگر اپنی بیویوں پر اوما ملکت ایمان و کم یا ان لونڈیوں پر کے مالک ہو ان کے ہاتھ ان کے فن ہم غیروم ملومین یقیناً یہ نہیں ہے ملامت اپنی بیویوں کے ساتھ ادائے شاہوت میں ملامت اور گنانگار نہیں ہے یا لونڈیوں کے ساتھ کنیزوں کے ساتھ ادائے شہوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ ادائے شاہوت میں ملامت نہیں ہے گنانگار نہیں ہے فمانب تغاور داری کا فوائی کا حمل عادون تو جس کسی نے ڈھونڈ دیا اس کے سوا دوسرا راستہ تو یہ لوگ یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے آدون یہی ہیں حد سے گزرنے والے یہ آیت تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما نے ذکر کی استدلال میں کہ متا جائز نہیں ہے کیونکہ متا کرنا وقتی نکاح کرنے سے عورت تیری زوجہ مستقلہ نہیں بنتی نکاح میں توقید سے نکاح نہیں ہوتا جیسے روافظ اور شیعہ ایک دن دو دن گھنٹے دو گھنٹوں کا نکاح کرتے ہیں متع جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ متا کرنے سے یہ بیوی بن نہیں گئی یہ زوجہ نہیں بنی ازوا جہم اللہ اعلیٰ ازوا جہم میں بھی نہیں ہے اور یہ متا کرنا یہ تو لونڈی بھی نہیں ہے تو فین غیر ومعلومین میں نہیں داخل فمان ابتغا ورا ذالک میں داخل ہے متا اسی طرح تفسیر خاضر میں تیسری جل صفا دو پہ سعید ابن جبیر کا قول ذکر ہے آز زب اللہ ہو امتن کانو یا بمذاکیرہم بھی اللہ اس امت کو عذاب دیتا ہے جو اپنے شرم گاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بلیت کرتے ہیں اکثر علماء یہاں استدلال کرتے ہیں متا کی حرمت پہ بھی عائشہ نے استدلال کیا ہے یہاں تفسیر کبیر میں امام راضی نے ذکر کیا اور پھر علماء مفسرین لکھتے ہیں وہ ہی دلیل اعلیٰ انل استمنا بلد او بل آلات ہاتھ کے ساتھ استمنا خروج منی یا اعلی تصنوعی کے ساتھ منی کا نکالنا یہ حرام ہے وہ ہوا قل اکثر العلمائے اور یہ قول ہے اکثر علماء کا سہیلا عطا عنہ عطا سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو فقال مکروہ عطا نے فرمایا جو امام بخاری کے استاز ہیں یہ مکرو ہے اور پھر فرمایا سمیت ان شرون ویم حبالا میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک قوم کو اٹھایا جائے گا میدان مشر میں اور ان کے ہاتھ وہ حامل ہوں گے فاتن انم ہا الائی تو یہ لوگ اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے فتنے میں مبتلا ہوں گے یہ دو جگہیں ہیں حلال اور جائز قضاء شاوت کے لیے ایک ازواج اور دوسری ماں ملک تعمان ہم ابربی علی نزواجمر عال اللہ من اے اللہ من ازواجم تعبر اعلی ازوا کہا کیونکہ رجال کا علو ہے اونچا مرتبہ ہے علیہ عورتوں پر تو تفصیر یہ ہے اللہ اعلیٰ وعبر ابربی اعلی لی علو ور یہ تعبیر اعلیٰ کے ساتھ لیو الرجال رجال علیہ اللہ من ازواجہم جو ان کی بیویاں ہیں بس ان بیویوں پر یہ ملامت نہیں ہے او ماملک تیمان یا وہ کے مالک ہو ان کے ہاتھ اس کے تو اس پہ بھی یہ ملامت نہیں ہے ف غیر و ملومین فمن ابتغاور ورا لکھا جس نے ڈھونڈا اس کے سوا دوسرا راستہ تو فولا کا العادون یہ لوگ یہیں ہیں زیادتی کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ولدینہ ہم لیا اماناتی ہم واحدی اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانت اور وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں وہ امانت اور عاحد اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہوں امانت یا وہ امانت بندوں کی ہوں اور وعدے بندوں کے ہوں ان کا لحاظ کرنے والے ہیں ولدین ہم عالا صلاوات حافظ اور یہ لوگ اپنے نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں پہلے فی صلاطیم کا خاشی اب یہاں اعلیٰ صلاواتیم یحافظون وہاں نماز کے اندر خوشو مطلوب تھی یہاں نفس نماز کی حفاظت کا سبق ہے الائی کا حملوا یہ لوگ یہی ہیں وارث الذین رسون الفردوس وہ لوگ ہیں جنہوں نے میراث میں لے لی جنت فردوسمفیہ خالدون یہ ہوں گے اس جنت فردوس میں ہمیشہ اب دلیل عقلی سم خلقنا نل انسانہ من سلالت منتین و لخق خلق نلنسانہ من سلالت من تین یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو من سلالت سلالہ وہ چپکنے والی من تین کیچڑ سے آگ لاڈجنا من سلالتن من د خٹینا لاڈجنا د لازب چورت ہوئی آگ گلی شیو سلالہ بیاو گورا یقینا خلقنا خلق من انسانہ من سلالتی پیدا کڑے دے منگا انسان من سلالتی چن شو منتی ان خٹینا ٹولزم کی د سر ندا خورے دے آدم علیہ السلام کڑے شراؤ واغلش پھر یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے والد خلقنا یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلا چنی ہوئی من منتی مٹی سے سما جالنا ہو نتف فی قراری مکین اے سما جالنا ہو جالنا نسل ہو استخدام ہے استقزام اسے کہتے ہیں اور یہ سلالہ اس کو کہتے ہیں جب کیچڑ ہاتھ میں پکڑو اور اس کو زور دو تو انگلیوں کے درمیان سے جو کیچڑ نکلتا ہے اسے سلالہ کہتے ہیں چانشے سما نہ ہوئے جالنا نسلہ ہوئی اسی طرح سورہ اسجدہ آیت نمبر آٹھ میں ہے پھر ٹھہرایا ہم نے اس انسان کی نسل کو نطفت نطفے کی شکل میں فی قرار مکین رہنے کی جگہ میں سمہ خلق نل نتفتہ پھر پیدا کیا ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنا دیا ہم نے نطفے کو لوتڑا اس بون کو ایک جمے ہوئے ٹھہراؤ کی طرح شاہ صاحب نے لکھا فلق سمہ خلقنا نل اعلی سم خلقنا سمہ خلق پھر بنائی ہم نے اس بون سے پھٹکی فخلقنا نل اعلی تو بنائی ہم نے اس پھٹکی سے بوٹی مذغا کرپن دے نل مذغطہ ایزامن تو پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں فقص و نل تو پہنا دی ہم نے ہڈیوں کو گوشت سمان شانہ و خلق نا خرا پھر پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو ایک دوسری پیدائش میں اٹھا کر کھڑا کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو برکتیں ڈالنے والا ہے اللہ احسن الخالقین خالقین بمانے سانعین یا مصورین یا القا خون کا لوتھڑا اور مضغا گوشت کا ٹکڑا سم انکم من بعد کا تو برکتیں ڈالنے والا ہے اللہ احسن الخالقین احسن السانی خوبصورت ہے بنانے والوں میں سے یا خوبصورت ہے کیا خوب ہے اللہ شکلیں دینے والوں میں سے سمہ ان کم بادزالی کل میتون پھر یقیناً تم اس کے بعد خام خام فوت ہونے والے ہو سما ان کم یومل قیامت پھر یقیناً تم اس قیامت کے دن میں اٹھائے جانے والے درمیان میں ایک زندگی ہے برزخ اور قبر والی لیکن وہ حقیقی زندگی نہیں شب الحیات ہے یا مجازی زندگی سے اس اسی لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اب دلیل ولاقت خلق نافو کا کم سبا اور یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے اوپر سادھ طبقے سادھ سات چھتے منازل ترائق طبقے چھتے منازل ہما کنہ ان خلقی غافلین اور نہیں ہے ہم اپنی مخلوق سے نا خبر وانزل نامین سما ایمان بے قدرن اور یقیناً ہم برساتے ہیں برساتے ہیں اوپر سے بارشیں بے قدرن ایک اندازے کے ساتھ فاس کرنا ہو فل اردی تو ٹھہراتے ہیں اس پانی کو زمین میں وین نا اعلیٰ زہابم بہیلا قادرون اور یقیناً ہم اس پانی کے لے جانے میں پہ قادر ہیں قدرت رکھنے والے ہیں ختم ہو جائے یہ دلیل بھی تھی فنا کی ہر دلیل کے ساتھ دیکھے فنا کا ذکر ہے پانی برسا کے اسے زمین میں سٹور کر دیتے ہیں لیکن اس پانی کو ختم کرنے پر اس کے لے جانے پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں ہر نعمت کے ساتھ فنا فان شان بی جنات من تم تو پھر ہم نے انشانہ پیدا کیا تمہارے لیے بھی اس بارش کے ذریعے جنات ان نقیرن باغات کھجور سے وہ بن اور انگور سے لکمفیا فوا کی ہو کثیرت ہوں من ہاتھا کلون تمہارے لیے اس میں پھل ہیں بہت زیادہ اور اس سے تم کھاتے بھی ہو اس سے تم کھاتے بھی ہو وشجرتن تخرج من توری سینا اور وہ درخت جو نکلتا ہے تورے سنا سے تور سنا سینا سفید چمکنے والے کو کہتے ہیں تم بھی تو بدہ اے مادہ یہ اگتا ہے بدہنی تیل کے ساتھ تیل کے ساتھ وہ تیل زیتون کا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ترمیزی شریف کی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کولو الزیت یہ زیت کھایا کرو زیتون کا تیل ود ہی اور اس کے ذریعے اس کا تیل لگایا کرو اپنے بدن پر سر پر کیونکہ فنحومن شجرت مبارکتن یہ برکتی درخت ہے یا تورے سینا سبس پہاڑ کو کہتے ابن عباس فرماتے ہیں تور سبس پہاڑ کو کہتے سینا سفید چمکدار خوبصورت کو کہتے ہیں وصب اللہ کیلین اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے یہ زیتون کا تیل اچھا سالن ہے و ان نل کم فلن اور یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں جائے عبرت ہے عبرت کی جگہ ہے اللہ کی توحید کو جاننے کا ذریعہ ہے نسقی کو مما فی بھتون ہاک پلاتے ہیں ہم تم پروس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے ولكم منافع و لکم فی ہا اور تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں بہت زیادہ وہ منہا تھا قلون اور اس سے تم کھاتے بھی ہو وہ علیہ والل کی اور ان جانوروں پر خشکی میں اور کشتی میں کشتی پر دریا میں تحمل تم سوار بھی کیے جاتے ہو ابادلہ نقلیہ اور ربط وہ کشتی میں سوار کیے گئے تھے نوح علیہ السلام کے تابے وَلَقَدْ قدر نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہی اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے نو علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف تو فرمایا نوح علیہ السلام نے میری قوم بندگی کرو ایک اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اللہ کے سوا وا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ سے فقال الملا الدینہ کفرو من قومی ہی یہ تسلی ہے تو کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا من قومی ہی نوح علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے کہا ما ہاضا اللہ بشرم مثلکم نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری طرح یوں ری تفضل علیکم ارادہ کرتا ہے کہ یہ فضیلت حاصل کر دے تم پر ولو شاء اللہ ہلان ظلم الکتن اور اگر چاہتا اللہ جبری ایمان تو خامہ خواہ دیتا فرشتوں کو اگر چاہتا ما سمینا اگر چاہتا اللہ کوئی پیغام بھیجنا اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ بیچتا اس بشر کے ہاتھ کیوں بھیجا پہلا اعتراض ابن نبی کی بشریت پر کرنے والے ہیں ما سمینا بحادہ فیابا این ال نہیں سنے ہیں ہم نے یہ مسائل اپنے آباب پہلے والوں میں انہ رجلم بھی جنہ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ہے اس پر پاگل پن ہے معاذ اللہ فتح بسو بھی حتاہین تو انتظار کیجئے اس پر ایک وقت تک قال ربن سرنی بما کا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے رب میری امداد کر دیجئے اس پر جو یہ لوگ جو میری تغذیب کرتے ہیں زماشری نے عجیب بات کیے یہاں فرماتے ہیں آ جب شان جب آ شاہ عجیب ہے گمراہ لوگوں کی صفت لم ی رضو النبوت ابھی بشرن وقت یہ بشر کے لیے نبوت پہ راضی نہیں ہوتے لیکن بشر کو الوحیت کا مرتبہ دینے پہ خوب راضی ہو جاتے ہیں ما اللہ بشر بشر رسول نہیں ہوتے رسول بشر نہیں ہوتے کیا عجیب حالت ہے لیکن یہ بشر کو ولی کو بندے کو الہ بنا لیتے ہیں اور اس کو سامنے سجدے بھی کرتے ہیں الوحیت کی صفات بھی ان کو دیتے ہیں کیا عجیب ما جب شان اہلی زلالی لم یرز لن ببشر وقدر وقد رولویتی بحجر اس سے آگے عجیب بات ہے بشر کے لیے نبوت پہ راضی نہیں لیکن حجر کے لیے الوحیت پہ راضی ہے حجر کے لیے الوحیت پہ راضی ہیں یہ کیسے قماقل ہے وقت رضول الوحیتی بھی حجر فوناسنا بی بینا تو وہی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کے بنا دے کشتی ہماری حفاظت میں وہینہ اور ہماری وہی میں فیضا جامرنا وفارت تنور تن پس جب جائے ہمارا حکم عذاب کا اور جوش مار دے تنور تن تنور سے پانی نکل آ جائے اوکھ اٹھکی فصلق فی حامن کلن ضو جین سنین تو سوار کر دے اس میں ہر قسم کے جوڑے دو دو کل اور ہے جو تمہاری ضرورت کے پالتو جانور ہے واہلا اور آپ کے آہل کو بھی سوار کر دے لامن سبا کال قول منہم مگر وہ کہ پہلے گزرا ہو گزری ہو اس پہ بات عذاب کی حکم عذاب کا منہم ان میں سے بھلا تو خاطبنی فلدی نہ ظلم ہوں اور میرے ساتھ مخاطبہ نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے ان نہ یقینا یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں فیضستان تو مما کالل فل کی جب برابر ہو جائے تو اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر فقل تو کہہ دیجئے الحمد الذین جانا من القوم الظالمین ہمدہ ہیں اللہ کی تمام صفات علوہیت کی اللہ ہی کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے وقر ربی انزلنی منظلم مبارک اور کہہ دیجئے میرے رب مجھے اتار دے یہ سواری سے اترنے کی دعا ہے مصنون ہے یہ وقل اور کہہ دیجیے میرے رب اتار دے مجھے اترنے کی جگہ مبارکن برکتوں والی وانتا خیر المنزل اور تو ہے بہترین اتارنے والوں میں سے ان نفیز عالی کل آیا بے شک اس میں خامخت دلائل ہے وہ ان کن نالا مبترین اور یقیناً ہم ہیں امتحان کرنے والے سمان شاہ من بادم خر آرین یہ دلیل نقلی ہے اجماعی پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد زمانے والوں کو اور فارسلنا فیہم فی ہم تو بھیجا تھا ہم نے ان میں رسول انہی میں سے سمان شاہ نام امبادم قرنن آخرین بعض فرماتے ہیں مراد حود علیہ السلام ہے اور بعض فرماتے ہیں مراد صالح علیہ السلام ہے کیونکہ بعد میں عذاب سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قوم سال ہے کیونکہ قوم سال پر سحا کا عذاب آیا تھا لیکن متصل نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد حود علیہ السلام آئے ہیں تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں یہ حود علیہ السلام مراد ہیں لیکن عذاب جو ان کا ذکر ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ قوم سالے ہیں کیونکہ عذاب سیاح کا قوم صالح پہ آیا تھا تو بھیج دیا ہم نے ان میں رسول امن ایک عظیم مشان رسول ان میں سے انی ابود اللہ اس مسئلے پر کہ بندگی کیجئے ایک اللہ کی مالک من الہ ہن نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی الحاجت روا مشکل کشا نہیں ہے افلا تتک انوا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ سے وقال مالاؤمن قومی نفرو اور تو کہا سرداروں نے من قومین سل... اس لوت صال علیہ السلام کی قوم سے الدینہ ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا تھا وکس ضبوبی قائل آخرت اور تکزیب کی تھی آخرت کی ملاقات پر واترفنا فل حیات دنیا اور مس کیا تھا ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں انہوں نے کہا ما ہادا اللہ بشرم سلکوم نہیں ہے یہ مگر بشر اور بندہ تمہاری طرح انسان یا اکلو مما تا کلون ہو کھاتا ہے یہ اس سے جس سے تم کھاتے ہو وہ مما تشربون اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو ولاً تم بشرم مثل اگر تم نے تابیداری کی ایک بشر کی تمہاری طرح ان کم اللہ تو یقیناً تم اس وقت ہو گے خام تاوانی ایاد و کم الن تم آئیے ڈراتا ہے تم کو کہ تم لوگ جب مر جاؤ کن تم اور ہو جاؤ تم مٹی و اور ہڈیاں ہڈیاں انکم مخرجون تو یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے قبروں سے ہے ہاتا ہے ہاتا یہ تکرار لت ہے اور ہے ہاتا کا مطلب بودھ بودھ بودس بود صدقی بود دوری ہے رش سچ سے دوری ہے سچ سے لماتو عادون اس کی جس کے تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے انہیں اللہ حیات نت دنیا نموں و نہیا نہیں ہے یہ ہماری مگر زندگی دنیا کی مرتے ہیں ہم یا اور زندہ ہوتے ہیں نمو کلام میں قلب ہے نحیا و نموں تو ہم زندہ ہوتے ہیں اور پھر مرتے ہیں یا نموں تو ونحیا و نہیا ہم میں بعض مرتے ہیں اور بعض زندہ ہوتے ہیں ومانہ نبی مبین اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے انہ اللہ رجول الفطرا اللہ ہی کدیباً نہیں ہے یہ مگر ایک انسان ہے بشر ہے بندہ ہے جو, جو بناتا ہے اللہ پہ جھوٹ ومانح الحمنین اور نہیں ہے ہم اللہ اس بندے کی تصدیق کرنے والے اس پہ ایمان لانے والے قال رب بن سرنی تو فرمایا صالح السلام نے اے میرے رب میری امداد کر دیجئے بما کز زبون اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا قال عماں قلیل ان تو اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت بعد لیوس بہن یہ صبح کر دیں گے پشیمان فاخت ہو مسحت بالحق تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے بالحق کے لے اظہار الحق کے لے الحق فجال نا تو ٹھہرا دیا ہم نے ان کو خس و خوا شاق للقوم الظالمین تو ہلاکت ہے اس قوم ظالم کے لیے سمان شاہ من امبادم قرون آخری پھر پیدا کر دیا ہم نے ان کے بعد زمانے والے اور اوروں کو پیدا کر دیا ما تصبی کو امتنا نہ یہ دلیل اجماعی ہے تھی ماں تسوی من امتن اجلاح اور آگے نہیں ہوتی کوئی امت بھی ایک گروہ بھی اپنے نیٹے سے اپنے وقت سے کوئی بھی آگے نہیں ہو سکتا وماستہ خیرون اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں سمار سلنا رسولہ نا پھر دیکھو بیجا ہم نے اپنے رسولوں کو تترا اس حال میں کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والے تھے کلّا جا امتر رسول ہوا ہر بار جب آ گیا ایک گروہ اور ایک امت کو اس کا رسول کس ضبو ہو تو انہوں نے جھٹلایا اس کو فاتبہ آنا بادم بادن تو ہم نے پیچھے بیچ دیے بعض ان کے بعض نبی کے بعد نبی نبی کے بعد نبی آیا کرتا تھا وہ جالنا ہم اور ٹھہرا دیا ہم نے ان قوموں کو عبرت کے قصے احادیث فبودلقلّہ امینون فبود القم اللہ, اللہ تو ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے سب مار سلنا موسا ہا یہ دوسری دلیل نقلی پھر دیکھو بھیجا تھا ہم نے موسا علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ وہ مبین اور واضح دلیل کے ساتھ علا فراؤنہ فرعون کی طرف ملئی اور اس کے سرداروں کی طرف بس تو انہوں نے خود کو بڑا جانا و کانو قومنا عالین اور تھے یہ قوم سرکش تکبر کرنے والے عالین فقالوں تو انہوں نے کہا امن و لبا شرعینی مثلا ہم ایمان لے آئیں دو بندوں پر جو ہماری طرح ہیں وہ قوم ہما لنا آبدون اور ان کی قوم ہماری بندگی کرنے والی ہے وہ فقر تو انہوں نے جٹلا لیا یعنی خدمت گار ہیں ہمارے تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں امبیا کو فقان و من المہلکین تو ہو گئی یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ولاقدات ناموسل کتاب الََََََََََ یاددون اور یقیناً دی تھی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب خام خا کے لوگ ہدایت پالے و جالنبن مریم و امہ آیتن اور ٹھہرایا تھا ہم نے ابن مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو نشانی و آوینا ملا ربوطن قراری و معین اور جگہ تھی تھی ہم نے ان کو ایک اونچی ڈھیری پر اللہ رب ہوا تن رب ہوا سربیز مکی تو دمش کی ایک زمین تھی یا عبداللہ ابن سلام فرماتے یہ دمش کی ایک زمین تھی اور ابن عباس فرماتے ہیں رب ہوا تن یہ بیت المقدس کی زمین تھی اصل میں ایک یہودی ظالم بادشاہ تھا ہیرو دس اس کو یہودیوں نے رپورٹ کی کہ یہاں ایک عورت ہے مریم جس نے ذنا کیا ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت اور اس کا بیٹا بھی پیدا ہوا ہے یہ ماں بیٹے دونوں پھر رہے ہیں اور لوگوں کی عقائد کو خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے ہجرت کر دی کیونکہ بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کسی نیک آدمی کے پاس یہ ماں بیٹا دونوں گئے اور وہاں ایک خوبصورت جگہ تھی اس کی طرف اشارہ کیا ربوہ مرزائی قادیانی عالِ حما استحق کو اس نے بھی پنجاب میں اپنے لیے ایک ربوہ بنایا ہے یہ کوئی پاگل سا انسان تھا کبھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کبھی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا کبھی اپنے آپ کو مسیح معود کہتا تھا کبھی محمد اور احمد کہتا تھا پتہ نہیں میں نے تو تفصیلی مطالعہ نہیں کیا اس کے بارے میں لیکن اس کے ان دعووں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بالکل مکمل پاگل انسان تھا بلکہ اس کو انسان کہنا تو انسانیت کی توہین ہے کیسا فتنہ تھا یہ تو ربوا ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان کو ال ربو تین ایک ٹھیلے پر جہاں ٹھہراؤ تھا فی قرار ذاتی قرار وہ معین اور پانی بھی تھا چشمہ بھی تھا یا یوہر سلو کلو من الطیبات وعملو صالحا اے پیغمبرو یہ رد ہے شرک کے فیلی کی او انبیاء کرام کلو من الطیبات ہی کھاؤ تم پاکیزہ میں سے واملو صالحہ اور عمل کرو نیک پاکیزہ خوراک کرو دیکھو کلو من الطیبات کو پہلے ذکر کیا واملو صالحہ کو بعد میں ذکر کیا کیونکہ عمل صالح تو اسی وقت عمل صالح ہوگا جب رزق تمہارا حلال ہوگا میں حرام ہو تو نیک عمل کی امید نہیں عمل صالح نہیں بن سکتا ایک حلال ہے ایک طیب ہے حلال کسے کہتے ہیں شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے الحلال و ما کانا کسب بالطریق بتریقی شرعی ما امر اللہ بھی حلال وہ ہے جسے شریعت کے طریقے اور قانون کے مطابق کسب کیا ہو جو اللہ نے حکم کیا ہے جس طرح و طیب و ماں بِطَرِيقِ نے استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ اور طیب وہ ہے کہ جو حلال کمائی ہے اس کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے حذیفہ سے روایت ہے موجم الاوس میں چھٹا جو صف سات سو تین نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت الحمن نب سختن انارو اولا بھی ہی جنت میں وہ گوش نہیں جائے گا جو حرام سے بنا اس گوش کے لیے جو حرام سے بنا ہے اس کے لیے آگ جہنم کی کافی ہے تو یا یوہر رسولو یہ خطاب سارے انبیاء کرام کو ہے تو قرآن کے نازل ہونے کے وقت تو انبیاء نہیں تھے تو یا یوہر رسول کا خطاب کیا ایک تو جی یہ ہے خطاب لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ال آخر نبی آخر کو خطاب ہے اور یہاں جمع بمانے مفرد ہے اور جمع کا سیغہ جمع کا سیگا تازیمن ہے اشارتن نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ جامعلی جمیل کمالات لمبیا صابقین زرکش نے یہ برحان میں یہ ذکر کی ہے یہ تو یا یو ہر رسول خطاب نبی علیہ السلام کور کو جمع کا خطاب یہ سیغہ جمع کا تعظیمن ہے کبھی بڑوں کو تعظیمن کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا تھا تم تو نہیں کہتے آپ کہتے ہیں اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے جمع کا سگا کہ نبی علیہ السلات و سلام جاملی جمی جمیل کمالات الانبیاء السابقین نبی علیہ السلام جمع کرنے والے ہیں پہلے والے تمام انبیاء کرام کے کمالات کو پہلے انبیاء میں جو صفات تھی وہ ساری کی ساری صفات نبی علیہ السلام میں بطریق عتم موجود ہیں دوسری توجی امام نصفی نے کی ہے تفسیر مدارک میں فرماتے نہا ہونا تقدیر یہاں تقدیر ہے وہ کل نالفی زمانی میالوم ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں ہم نے کہا تھا وہ پیغمبرو یہاں قادیانی لعین کہتا ہے کہ انا فی ذکر رسول بل جم اے اشارت ان بابن نبوتی مفتو اریاض بلّہ قادیانی ملعون کہتا ہے مرزا یا یوہر رسول جمع کا سگا ہے اس میں اشارہ اس طرف کے نبوت کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ قرآن ایک رسول سے نہیں بہت سے رسولوں سے خطاب کرتا ہے یا یور رسول تو قرآن محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن خطاب دوسرے رسولوں سے بھی کرتا ہے تو معنی قرآن کے نزول کے بعد دوسرے رسولوں کا آنا بھی ممکن ہے معاذ اللہ تو ہم نے اس کا جواب کر دیا قادیانی کی منہ پہ پیشاب کر دیا کہ یا یوہر رسولو یا تو یہ جمع کا سیگا مفرد مراد ہے اس سے تازیمند یہ جمع آیا اور اشارہ اس طرف ہے کہ نبی علیہ السلاط وسلام جامع ہے لی سفاتل امبیال کا امبیائی سابقین اور یا یہ جمع کا سیگا ہے لیکن ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے یہ حکم کیا تھا کلو من الطیبات وعملو صالحا مسلم شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ عمر المومنی بما مامر بھی المرسلین اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم کیا ہے جو حکم اللہ نے رسولوں کو کیا یا رسول کلو من الطیبات وعملو صالحا یہ آیت نبی علیہ السلام نے پڑھی تو پھر اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے فرمائی فضا کر رجلا یوتیل السفرا اشا و نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی مثال ذکر کی جو بہت دور سے آیا ہے سفر کر کے اور سفر بھی اس کا مشقت والا تھا اشاثہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اخبارہ اور بالوں پہ کپڑوں پہ اور بدن پہ دھوڑ پڑی ہے خڑ پڑ دے اور یہ آ کے اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں کھڑا ہو کے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگتا ہے فمد ہو یا ربی یا ربی دعائیں کرتا ہے بیت اللہ میں لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ متام حرام و مشرب ہو حرام و ملبسو ہو و غزی حرامی اس کی خوراک بھی حرام اس کی اس کا پینا بھی حرام اس کی پوشاک بھی حرام اور اس کو غذا بھی حرام والی دی گئی سارا نظام معاش اور معیشت کا حرام پہ چل رہا ہے تو اللہ یس تجاب کا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول کر دے گا اللہ اپنے گھر میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دیتا ہے انا یوستاب الدال کا یا یوہر رسول کلو منت بات اے رسولو کھاؤ تم پاکیزہ میں سے واملو سالحہ اور عمل کرو نیک بھی مات عمل علیم یقیناً میں اس پر جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں وا حادی امت و کم امت واحدہ اور یقیناً یہ تمہاری امت یہ تمہارا گرو تھا گرو ایک امبیائے کرام کا کون رب کم اور میں تمہارا ربوں خاص مجھ ہی سے ڈرو فت خت او امر نہ ہوں زبرا تو کاٹ دیا تس نس کر دیا انہوں نے اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کلو حزبم بما لدم فریحون تو ہر ایک گرو اس پر جو ان کے پاس تھا خوش ہونے والے تھے ہر ایک اپنے آپ کو سیر کہتا ہے فضر ہم فی تو چھوڑ دیں ان کو ان کی غفلت میں حتاہین ہے ایک وقت تک احسبون انما انما دو بهم دوبہ یہ گمان کرتے ہیں انما نمد دوہم انّا حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ما موصولہ بمانے الزی نمد دوہم اسم ہے انّا کے لیے کہ یقیناً وہ جس پہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں بھی یا فائدہ دیتے ہیں ان کو اس پر ممال مال میں سے وہ بنینا اور بیٹوں میں سے تو لہم الحمل خیرات یہ خبر ہے آیا یہ جو ہم ان کو نمدہم آیا وہ کہ ہم ان کو مضبوط کرتے ہیں بھی ہی اس کے ذریعے ممالن مال میں سے وہ بنینا جو ہم ان کو دیتے ہیں مال میں سے اور اولاد میں سے نثاری لہم فل خیرات تو ہم جلدی کر دیں گے ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں بھی یہاں خیرات سے مراد آخرت کی نعمتیں نہ نب اللہ بلکہ یہ نہیں سمجھتے ان اللہدینہ ہم من خشیت ربی مشفقون لا شعرون بے نظالی کا استدراج الحم خاظن میں تیسری جلسفہ دو 273 پہ لکھا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا مال اور اولاد اور یہ دنیا کی نعمت استدراج ہے ان کے لیے پھر علماء نے لکھا ہے اللہ ایک بندے کو نافرمانی کے باوجود بھی دنیا کی نعمتیں دے تو سمجھ جایا کرو کہ یہ اس کے لیے استدراج ہے ان لدین من خشیت اور بھی مشفقون یہ مومنوں کا بیان بے شک وہ لوگ کہ یہ ہیں جو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں خشیت الہی ہی کی وجہ ولدین یو تون اما ات اور وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں وہ کچھ جو انہوں نے دیا آتا یا اتا آتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں ما آ وہ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ قلوب ہوں و جیلا اس حال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں انہم اور را جی عم یہ لوگ اپنے رب کی طرف واپس ہونے والے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا تھا کہ گناہ گار ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں مراد نیکوکار ہیں نیکی بھی کرتے ہیں پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں نیکی بھی کرتے پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں نیک و کار مراد ہے اور پھر تبین حسن بصری سے نقل کیا یوں اے الخلاس و خاف نہ اللہ اقبل من اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یہ عمل ان سے قبول نہیں ہوگا وکال اعزم لقد ادرک نا قومن قانون حسناتی ان تو رد علیہم اشف کمن کم ان سیاتی کم ان علیہ انتوازب حسن بسری فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا صحابہ کو جو اپنے حسنات اور نیکیوں کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے کہ یہ نیکیاں ان کو پر رد کر دی جائے اتنے ڈرا کرتے تھے جتنے کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتے کہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے سزا دے دی جائے گی تم گناہگار گناہوں پہ اتنا نہیں ڈرتے کہ وہ نو کے اوکار نیکیوں پہ جتنا ڈرا کرتے تھے ولدینہ ہم بھی آیت یورب ان الدینہ ہم خشیت یورب مشفقون بے شک وہ لوگ یہ مومنوں کا بیان ہے نیکوں کا کہ وہ ہیں اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے ڈرنے والے اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانے والے اور وہ لوگ ہیں یوتونا ما نما جو کرتے ہیں وہ عمل جو انہوں نے کیا یا دیتے ہیں وہ جو یہ دیتے ہیں وہ قلوب ہوں وجلتن اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں انہوں ملا اور بھی ہمراج یون کے یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی طرف واپس کر دیے جائیں گے الائی کا یوں سار یہ لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں وہ ہم لہٰا صابقن اور یہ لوگ ہیں ان نیکیوں کی طرف سبقت حاصل کرنے والے دوڑنے والے ولا نکلف نفصن اللہ و صاحا یہ دف وہم یہ تو مشکل کام ہے جواب نہیں کوئی مشکل نہیں اور تکلیف نہیں دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ولادینا کتابین قبل حق اور ہمارے پاس کتاب ہے عمل نامہ جو بیان کرتا ہے حق کے ساتھ وہم حملہ یظلمون اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا بلخلوب فی غم رتم بلکہ ان کے دل ہیں فی غم شک میں غفلت میں بلکہ ان کے دل ہیں غفلت میں منہادا اس بے ہوشی غمرت کو ہو بے ہوشی منہادا اس قیامت سے ولاحم آ اور ان کے لیے آ ہیں دونہ ذالک اس کے علاوہ شرک کے علاوہ دوسرے گنا بھی ہیں ہم لا عاملون یہ ہیں اس کے عمل کرنے والے حتا اذا خزنا نام الرفیم کہ جب ہم پکڑ لیں ان کے مست لوگوں کو بلازاب عذاب کے ساتھ اذا ہوں یج تو اچانک یہ لوگ چیخے مارتے ہیں جار بیل کی چیخ مارنے کو کہتے ہیں رمباڑی دو گوئی تو کہا جائے گا ان کو لا جارولیوم چیخے نہ مارو آج کے دن آج کے دن چیخ نہ مارو لاتا جارولیوم ان کم ان تن سرون یقیناً تم ہماری طرف سے تمہاری امداد نہیں کی جائے گی علت عذاب کی قطقانت آیا تھی تطلا علیہ کم یقیناً آئی تھی میری آیتیں کہ پڑھی جاتی تھی تم پر ف تم اعلی آقابی کم تو تم تھے اپنی ایڑیوں پر پھرنے والے مستقبری نے اس حال میں کہ تکبر کرتے تھے تکبر کرنے والے بہی اس قرآن سے یا بی نبی علیہ السلام سے یا بیہی اس بیان کرنے والے سے اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے سا میرن حال ہے اس حال میں کہ تم قصے کرنے والے تھے تہجرون چھوڑنے والے تھے چھوڑنے والے تھے قرآن کو یا تہجرون تم چھوڑنے والے تھے اتباع نبی علیہ السلام کی فلم یدبر القولہ آیا سامرن اے بیہی مستقبرین سے جدا ہے اور ماں کے ساتھ متعلق ہے فیل حذف ہے تزم نو نبی تم گمان کرتے ہو اس پر سامرن قصہ خوان کا نبی پر قصہ گو کا گمان کرتے ہو یا بیہی مستقبرین کے ساتھ لگتے ہیں یعنی تکبر کرنے والے ہو بی آن ہو یا تزنون صاحرا تحجر کے بھی دو معنی ہجران سے ماخوذ ہو تو بمانے چھوڑنا اور حجر احجار الفا فاحش فلقول کو کہتے ہیں فحاش فلقول کو بری باتیں کرنے والے حجر سے ماخوذ ہو بانا گالی دینے والے تو تم تکبر کرنے والے ہو بھی آن ہو اور گمان کرنے والے ہو ساحرن اس پر سے ساحر کا تہ جرون اور تم چھوڑنے والے ہو اس حق کو یا چھوڑنے گالی دینے والے ہو بری باتیں کرنے والے ہو اف علم یدر القول آئی لوگ سوچ نہیں کرتے اللہ کے قرآن میں ام جا ہم جا ہوں لم یاتی آبا یا آئے ہیں ان کے پاس وہ جو نہیں آئے ان کے آبا کو پہلے والوں کو ان کے پاس دوسری کتاب آئی ہے ام لم یعرفو رسولہم آئے یہ لوگ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو فہم لوں من تو یہ ہیں اس کو ناشنا جاننے والے یا منکرون اس سے انکار کرنے والے ام یقولون بھی جنت یا کہتے ہیں یہ کہ اس نبی علیہ السلام پہ پاگل پن ہے بلجا اہم بالحقی بلکہ آیا ہے نبی علیہ سلاۃ و سلام ان کے پاس حق کے ساتھ وہ اکثر احمل حقی کاری ہن اور اکثر ان میں سے حق کو برا جاننے والے ہیں ولو الحق و لو اتبال حق و احوا اہم اگر تابع ہو گیا حق یا اہل حق ان کی خواہشات کا تو لفا صدت اس سماوات اردو خام خات تباہ ہو جائیں گے آسمان اور زمین وہ منفی ہنا اور وہ جو اس میں ہیں یہ ساری مخلوق تباہ ہو جائے ابن عباس فرماتے ہیں ردی اللہ تعالی عنہما لو تبال حق و اح واحم اے بیان الحق بیان الحق و ذکر ماں لہم بھی ہاج تم امردین نے نقل کیا ہے بارہویں جلسفہ صفحہ 141 میں اگر حق کا بیان ان کی خواہشات کے تابے ہو جائے تو حق سے مراد بیان حق کے ساتھ نبی آئے ہیں مالہم و ذکر مالحم بھی حاجت المن امردین تو اگر یہ حق ان کے تابے ان کے خواہش کا تابع ہو جائے تو پھر جس طرح یہ کہتے علیہ السّلمہ لاہن ولہد علہن یہ ان کی خواہش تھی نا تو لفصتِ سماوات یہ ابن عباس سے منقول ہے تو پھر تباہ ہو جاتے اسمان اور زمین یہ بیان کی ترغیب ہے حق بیان کرتے رہو کیونکہ دنیا کا وجود بیان حق پہ موقوف ہے اگر حق یا اہل حق باطل پرستوں کی خواہشات کے تابع ہو گئے تو دنیا تباہ ہو جائے گی لفص عدتی سماوت تو تباہ ہو جائیں گے اسمان اور زمین امن اور وہ مخلوق جو اس میں ہے بلاتے نہ ہم, ہم بلکہ دیا ہے ہم نے ان کو ان کی نصیحت تو یہ ہے اپنی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہم تسلوم یہ زجر ہے آیا مانگتا ہے تو ان سے خرجن کوئی ٹیکس فخراج و ربی کا تو دین تیرے رب کی فخراج خراج دین اور خرج ٹیکس تو دین تیرے رب کی بہتر ہے وہ ہوا خیر الرازی اور یہ اللہ بہتر ہے رزق دینے والا خراج وہ جو تم جو تم مانگو خراج وہ, وہ جو تمہیں دیا جائے وہ نہ کلتو ہملا سراتم مستقیم اور یقیناً تو دعوت دیتا ہے ان کو سیدھی راہ کی طرف بین اللہدین ال مینون بلاخرت اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نیلا تاخرت پرانس راتلا نا کی بون یہ سیدھی راہ سے منہ پھیرنے والے ہیں ولا رحم نا ہم و کشپ نامہ بھی ذر اور اگر رحم کر دیں ہم ان پر اور دور کر دیں ان سے وہ جو ہے ان پر تکلیف سے جو تکالیف مصائب ان پہ ہیں تو للتو فی توغیا نہم یا مہون خام خا داخل ہو جاتے اپنی سرکشی میں حیران اور پریشان یا مہون دل کے اندھے وَلَقَدْ قدا خزنہ ہم بلا عذابی اور یقیناً پکڑا تھا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ فمست رب ہم تو نہیں تھے یہ لوگ کہ عاجزی کرتے اپنے رب کے ہاں وما تذراًون اور نہ ہی یہ عاجزی کرنے والے تھے استقان اپنے آپ کو ظاہراً ظاہری بدن کے ذریعے عاجزی تجر دل کی عاجزی حتیٰ دا فتح نہ علم بابن کہ ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ ذا شدید سخت عذاب والا ادا ہم فی ہی مبلی تو اچانک یہ لوگ اس میں نا امید تھے ودی ان شاہ لم یہ دلائل عقلی عالت توحید ذکر ہو رہی ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تو بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو زمین میں تو اس اللہ کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے اور یہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اس اللہ کے اختیار میں ہے بدلنا رات اور دن کا وا تم عقل نہیں ہے بل قالم قال قاللا بلکہ کہا انہوں نے اس کے کہنے کی طرح جو پہلے والوں نے کہا تھا حتٰ اذا فتحنا نہ علیہم بابن زا عذاب شدید ادا ہم فی بعض علماء کہتے ہیں یہ بدر کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر ستتر میں کہتے ہیں یہ آیا جب ہم مر جائیں اور ہو جائیں ہم مٹی و ایزامن اور ہڈیاں آئنہ لمب آیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے لقد و نحن نہ ہنوا باؤنا وعدہ کیا گیا تھا ہمارے ساتھ اور ہمارے آبا کے ساتھ ہاضا اس کا من قبل اس سے پہلے ان ہاضا اللہ ساتیر الاولین نہیں ہے یہ مگر قصے پرانے والوں کے قل تو کہہ دیجیے لیمنل اور ومن فیحا کس کے اختیار میں ہے یہ زمین اور وہ مخلوق جو اس زمین میں ہے اگر ہو تم جاننے والے تو سیقول جلدی ہے کہ یہ کہیں گے ایک اللہ کے اختیار میں ہے تو کہہ دیجئے آپ ان کو افلا تذکرون و تم نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر بھی قل مرب مر سماوات اس سبعی کہہ دیجئے کون ہے مالک آسمانوں کا سات سات آسمانوں کا رب کون ہے ورب الار شیم اور کون ہے مالک آر ش عظیم کا تو جلدی ہے یہ کہیں گے للہ ایک اللہ کی ہے کلّہ کیا یہ سب کچھ کلا فلا تتکن تو کہہ دیجیے واہ تم نہیں ڈرتے واللہ اللہ سے قل من کل ممبی ادی ملکوت کلی شعیوں ہوا یو جیرو اللہ یوجار و علیہ کہہ دیجیے کس کے اختیار میں ہیں اختیارات ہر چیز کے ملکوت مبالغ ہے ملک میں ہر چیز کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں وہ ہوا یوجیرو یہ اللہ پناہ دیتا ہے اپنی مخلوق کو ولا یجارو و علیہ اور پناہ نہیں دی جا سکتی اللہ کے خلاف ان کن تم تالمون اگر ہو تم جاننے والے للہ تو کہیں گے جلدی ہے کہ کہیں گے ایک اللہ کا اختیار ہے خلف انہ تسحرون تو کہہ دیجئے کس طرف تم پھیر دیے گئے تم پہ جادو کر دیا گیا انا تسحرون ہرون اے تس رفون امنت توحید لشرک کس طرف تو عید سے پھر گئے بلا تئ ہم بالحق بلکہ ہم نے دی آئے ہیں ان کے پاس حق کے ساتھ یعنی بالحق بال زاد المسیر میں ابن جوزی کہتے بالحق بال یا بالحق کی بھی کہتے بال قرآن و ان کا اور یقیناً یہ لوگ خامخا جھوٹے جوٹے ہیں مت تخ اللہ نہیں پکڑا اللہ نے ناب ما ہما من نما اور نہیں اللہ کے ساتھ کوئی الہ ادن اگر ہوتا تو اس وقت لزا بل الا ہم با ختم کر دیتا لے جاتا ہر ایک الہ ماں خلا کا بما ہر چلا جاتا ہر ایک الہ بے ماں اس کے ساتھ جو اس نے پیدا کیے ہے یعنی ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو ختم کر دیتا جھگڑا ہوتا نا جب اختیار والے گھر میں دو ہوتے ہیں تو ایک اپنی چیز توڑتا دوسری اپنی بیوی اور خاون کی جھگڑے میں وہ اپنے اپنے برتن اٹھا کے توڑ رہے تھے اتنے میں گھر کے سارے برتن ٹوٹ گئے جھگڑا بھی ختم ہو گیا تو اگر دوسرا شریک ہوتا اللہ کا تو ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو ختم کرتا جھگڑے میں لڑائی میں والا اعلیٰ بازم اعلیٰ بازن اور خواہ تکبر کرتا بعض ان کے بعضوں پر سبحان اللہ ہی پاک ہے اللہ شریکوں سے عما یہ جو یہ مشرک اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ پاک ہے اس سے عالم الغیبی اللہ جاننے والا ہے غیب کو غیب بے اعتبار مخلوق اللہ سے, سے کچھ چھپی نہیں ہے لیکن مخلوق سے جو چھپا ہے اللہ کو معلوم ہے وہ شہادت اور اللہ جاننے والا ہے ظاہر چیزوں کو بھی پتہ اما یو تو بہت اونچا ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں قربی اما ترین ایما یو اادون تو کہہ دیجیے ادب ہے مبلغ کو بعد بیان کہہ دیجئے جی اے میرے رب یا تو دکھا دے مجھے وہ جو تو میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے میرے سامنے ان کو عذاب دے دے تو جب ان کو عذاب دے تو رب فلا فلاں تجالنی فل قومی ظالمین اے میرے رب مٹھیرا ٹھہرا مجھے قوم ظالموں میں مجھے ان کے ساتھ نہ ٹھہرا معطا امام مالک میں دوسری جل تین 305 پہ روایت ہے مالک امام مالک فرماتے ہیں ان کے پاس یہ حدیث پہنچی ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ انی اسئلک فعل الخیراتے و ترکل منق اے اللہ ہم میں تم سے دعا مانگتا ہوں نیکیوں کے کرنے کی منقرات کے چھوڑنے کی وحب المساکین اور مساکین کے ساتھ محبت کی وہ ادا عرت فننا صفت جب تو لوگوں میں فتنے کا ارادہ کرے عذاب کا تو فق بزنی الہ کا غیر مفتون اے اللہ تو لے لے مجھے اپنی طرف یعنی موت دے دے غیر مفتون اس حال میں کہ فتنے میں مجھے مبتلا نہ کر یہ دعا تھی اللہم انی اسالک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا فی الناس فتنة فاقبزنی الیک غیر مفتون اللہو اللہ و انہا علا ان نوریہ کما نعیدهم لقادرون اور ہم اس پر جو ہم اس پر کے دکھا دیں آپ کو ما وہ عذاب نعیدہم جس کا وعدہ ہم ان کو کرتے کے ساتھ کرتے ہیں لقادر اس عذاب کے دکھانے پر ہم خامخا قدرت رکھنے والے ہیں ہم قادر ہیں ان نا اللہ ہم علا انوریہ کا اس بات پر کے دکھا دیں آپ کو ما نعیدہم عید وہ عذاب جو وعدہ ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ یا ڈراتے ہیں ہم ان کو اس سے اس کے دکھانے پر لقادر ہم قدرت رکھنے والے ہیں ادفع باللتی ہی آسن دفع آ اس بات کے ساتھ جو بہتر ہے السیئہ بری بات کو اچھی بات سے بری بات کو دفع کیجئے کیا مانا توحید کے بیان سے شر کا رد کیجئے نہن عالم ومائے سفون یا سنت کے بیان سے بدعات کا رد کیجئے نہن عالم بیما صفن ہم جانتے ہیں اس کو جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں وقرب آؤذبی کا بن حما ذاتی شیاطین اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے ساتھ شیطان کے وسوسوں سے اللہ مجھے شیطان کے حماضات وسوسوں سے بچا دے واؤ ظبی کا فی قلو مخاطبین کہ میں بیان کروں تو مخاطبین کے دلوں میں شیطان وصوسے نہ ڈالے واؤزی کا رب بھی ائیاں اور اے اللہ پناہ بانگتا ہوں پناہ حاصل کرتا ہوں تیرے ساتھ اے میرے رب ایاح درون کہ یہ شیاتین حاضر ہو جائیں میرے پاس مجھے ان سے بھی بچا میرے پاس بھی یہ حاضر نہ ہو اور ان کے وسوسے اس کے وسوسے سے بھی مجھے بچا حتہ اذا جا ہد حمل موت کی جب آ جائے گا ان کے پاس حتٰ اس کا متعلق معذوف ہے ہم یسرون رون عال کے وقت تقزیب یہ ہمیشگیری کرتے ہیں شرک پر اور حق کی تقزیب پر حتیٰ کہ جب آ جائے ان کے پاس علامات موت کی موت آ جائے موت کی علامات آ جائیں تو قال رب ارجعون پھر یہ کہتے ہیں میرے رب یہ کہتا ہے ارجعون جمع جما ہے کیونکہ قالہ تو مفرد ہے تو ارجعون جمع لت ار جانی ار جانی ارجانی یہ کہتا ہے میرے رب واپس کر دے مجھے واپس کر دے مجھے واپس کر دے مہلت دے دے دنیا میں لال کسی لی کس لیے واپس جانا چاہتا ہے کس لیے واپس جانا چاہتا ہے لال عمل و سالحن خام خا کہ میں عمل کروں نے ایک فیما ترق تو اس میں جو میں نے ضائع کیا زیادہ ترک تو کل اللہ, اللہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا مسند احمد کی روایت ہے چھٹی جل صفہ تین سو اسی پہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہ شیطانفسی ونفی اے اللہ میں تیرے ساتھ پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان سے اس کے حمس سے نفس سے اور نفخہ سے حمض کیا ہے الماؤتو الماطت الجنون اور نفس کیا ہے اشعار شعر اور نفخہ القیبر یا اللہ پاگل پن کی موت یہ شیطان کا حمز ہے اور نفس اس کا شعر شاعری ہے اور نف کبر کے اور تکبر ہے اللہ اس سب سے مجھے بچا دے تلالی عامل صالحا خامخا کے میں عمل کروں نے کو فیما ترق اس میں جو میں نے ضائع کیا تھا ک اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں کبھی نہیں انہا کلی متن ہوا قا الحا یہ تو ایک بات ہے کہ ہی کہنے والا ہے اس کا کل ارجیو کلت دنیا میں تمہیں دنیا کی طرف واپس نہیں کروں گا یہ دلیل ہے اعلی عدم رجوع اموات علت دنیا یہ دلیل ہے کہ مردے پھر دنیا میں واپس نہیں آ سکتے موزی القرآن میں بھی شاہ صاحب نے لکھا ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں موزی القرآن میں کہ کللہ کے ساتھ دلیل مل گئی اس بات کی یہ دلیل ہے کہ پھر مردے واپس نہیں آتے کللہ معلوم ہوا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر کر پھر آتا ہے سب غلط ہے قیامت کو اٹھیں گے اس سے پہلے ہرگز نہیں شاہ صاحب کی عبارت ہے قیامت میں اٹھیں گے اس سے پہلے ہرگز نہیں آ سکتے قیامت سے پہلے نہیں آنا تو یہ کہتے ہیں رب بر اے میرے رب مجھے واپس کر دے لا لیا عمل و سالحا خام کے میں عمل کروں نے فیما ترکتو تو اس میں جو میں نے ضائع کیا چ اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں ہے انہا کلیمت ان ہوا خا لا یہ تو ایک بات ہے کہ یہ کہنے والا ہے اس کا یہ ایک بات ہے بس دادلی داد خبر ہی ومی اور برزخن اور اس کے اس طرف برزخ ہے برزخ ہے الم یو اس دن تک یو کے اٹھائے جائیں گے قبروں سے یہ مردے فی دان و فقا سوری فلان صابہ بینا <بَيْنَهُم> اس بات قیام برزخ پردے کو کہتے ہیں می ورائی آگے پیچھے دونوں کو کہتے ہیں برزخ کیا ہے مجاہد کہتے حاجیزن بین الموت و رجویلت دنیا یہ پردہ ہے موت اور رجویلت دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے اب نہیں آ سکتے واپس بس پردہ آ گیا موت اور رجوعیلت دنیا کے درمیان بے نہما برزخن الایوم باسن ان کے خاومی ورا اہم برزخن اس کے ان طرف برزق ہے قیامت تک اس دن تک کے لوگ اٹھائے جائیں گے خبروں سے فیدا نفی خفص سورے یہ قیامت کا اس بات جب پھونک ماری جائے گی سیٹی میں سور میں ادا نفی خفص سورے جب پھونک مارے سور میں فلان صاحب بے نہم تو پھر نہیں ہو گیا نصبوں کا پوچھنا ان کے درمیان کہ تو کس کا بیٹا اور کس کا پوتا تھا ہمارے پشتوں کے شاعر ہیں عبد الرحمن صوفی شاعر تھے تو انہوں نے کہا ہے کماناوی چپخ پلخ کلی نوی سک بے سکاندی خائش دمو رونیا د قیامت پورس بدا تپوس نوی چتزوی ودفلانا یا دفلانہ یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا لان صاحب نہ یوم دن اس دن ولا سال ان اور ان سے پوچھا جائے گا فمن سکولت موازین تو وہ لوگ جن کے بھاری ہو گئے اعمال تول کے اعمال کے تول نیکیوں کے فولا کوم المفلحون تو یہ لوگ یہی ہیں کامل ومن خفت موازین اور وہ لوگ کہ ہلکے ہو گئے ان کے اعمال کے تول نیکیوں کے تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو یہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ تلفہ جوہا ہو منار اوب پڑ سی مخن دئی اور د پھلا دے گی تلف مارتی ہے ان کے منہ پر آگ تلفح مارتی ہے ان کے منہ پر آگ اون فیا کالی اور یہ ہوں گے اس جہنم میں بد شکل کالی ترمیزی میں حدیث ہے اوپر کا ہونٹ یہ سر نصف راز سے پلٹ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ یہ ناف سے نیچے ہوگا دانت اس کے برے لگیں گے ابھی سعید الخری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا النار فتق فتق لسو شفت حلیہ حتہ تبلگ وس تراسی و تس ترخی شفت حسفلا ہو اس کا اوپر والا ہونٹ ہو اوپر چلا جائے گا نصف راس تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ہو لٹک جائے گا ہتہ تجرب سرت ہو یہاں تک کہ اس کی ناف کے ساتھ لگے گا ناف کے ساتھ تو یہ لوگ ہوں گے جہنم میں بد شکل علم تکن آیا تھی تتلا علیکم آیا نہیں تھی میری آیتیں کہ پڑی جاتی تھی تم پر فکن تم تکذبون تو, تو تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں ان کے منہ بد شکل ہو جائے کرتے تھے حق سننے پر قرآن کے درس کو سننے پر تو اللہ ان کی شکلوں کو بد کر دے گا قیامت میں جہنم کی آگ میں قالو تو یہ کہیں گے ربا نا غلب طال نا شک و میرے رب اے ہمارے رب غالب ہو گئی تھی ہمارے اوپر ہماری بدبختی شقاوت و کنہ قومن ظالین اور تھے ہم قوم گمراہ ربا نائے ہمارے رب اخرجنا منہا ہمیں نکال دیس جہنم سے فین عدنا فین نہ ظالمون اگر ہم پھر گئے پھر تیری کتاب کے خلاف کی طرف تو یقیناً ہم ہوں گے ظالم قالق سعفی ہا ولا تو اللہ فرمائیں گے کرے ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ اس جہنم میں ایک زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے ہیں ایک سعو بمانے اب عید کل دور ہو جاؤ کتے کے دور ہونے کی طرح ولا تکلیمون اور میرے ساتھ باتیں نہ کرو ہم پشتوں میں جب کتے کو بگاتے تو قرشا کہتے کوئی چکھا شا کہتے ہیں میرے ساتھ باتیں نہ کرو ان کان نفری من عبادی یقیناً تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے جو کہا کرتا تھا رب بنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں فخ لنا تو بخشش کر دے ہمارے لیے اور رحم کر دے ہم پروان خیر الرحیم اور تو ہے بہتر رحم کرنے والا فت تخستمن تو پکڑا تھا تم نے ان کو مسخرے کے ساتھ تم ان کے ساتھ مسخرے کیا کرتے تھے حتٰ ان ذکری حتہ کہ بھلا دیا تم سے میری ذکر کو میری کتاب کو وکن تم منہم ہم اور تھے تم ان حق پرس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا ہے جہنمیوں کی چھ چیخیں ہوں گی چھ چیخیں پہلی چیخ پہلی چیخ ان کی ہوگی ادا دخلارا قالو الفسنت ان ربنا اب سرنا افسرنا و سمانا فیوجا بون القد حق القول منی جب یہ جہنم میں داخل کر دیے جائے نا تو ہزار سال تک چیخیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا حق تو ہزار سال بعد ان کو جواب دیا جائے گا ل قد حقل قول منی لامل ان جہنما یہ بات تو میری طرف سے ثابت ہے کہ میں جہنم بروں گا شیطان اور اس کے تابع داروں سے تو فیانہ فیونہ دونال فن پھر ایک ہزار سال پھر پکاریں گے چیخیں ماریں گے اور اب نامت تنسنتینی واہ تنسنتین اے ہمارے رب تو نے ہمیں مار دیا دو دفعہ اور زندہ کر دیا دو دفعہ استعین یا تو اشارہ ہے دنیا کی موت اور پھر خبر کی زندگی کے بعد وہ نفق اولا کے بعد جو آرام تھا موت یا اس نتین تصنیہ بمانے تکرار بار بار مر گئے بار بار زندہ ہو گئے تو جواب ملے گا ظالی دعی اللہ فر تم اسی طرح رہو گے تم جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے تو تیسری پکار ان کی ہوگی فیوناد نال ایک ہزار سال پھر چیخیں ماریں گے یا مالک او جہنم کے دروغے مالک فرشتے لیک دیا رب کا اپنے رب سے مانگ کے ہمارے اوپر موت کا فیصلہ ہو جائے تو فیوجا بونا ہزار سال بعد انہیں جواب دیا جائے گا انکم کو کی تم جہنم میں وقت گزارنے والے وہ موت نہیں ہے اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے چوتھی چیخ ان کی فیودان فیون ہزار سال پھر جہنم میں چیخیں گے ربنا نا خرجنا من ہا فین اودنا یہ ہے یہ چوتھی چیخ ہے ان کی تو جواب ملے گا ان کو ہزار سال بعد اولم تکون اقسم تم من قبل مال من زوال آیا نہیں تھے تم کے قسمے کھاتے تھے اس سے پہلے کہ نہیں ہوگا تمہارے لیے من زوال جانا دنیا سے پانچویں چیخ ان کی ہوگی ہزار سال چیخیں گے اخرجنا نا عمل اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے کہ ہم نیک عمل کرے تو جواب ہوگا واللم نو آیا میں نے عمر دی نہیں دی تھی تم کو اور چھٹی بار چیخیں گے ہزار سال رب برجیون اے رب ہمارے ہمیں واپس کر دے واپس کر دے واپس کر دے دنیا میں تو ایک ہزار سال تک ارجیون ارجانی ارجیانی ارجیانی تو جواب ملے گئی سوفی ہا ولا تو کلیمون ہو جاؤ کو تو میرے ساتھ باتیں نہ کرو تو سملا لا يكون اللہ الا ان و شہیق ان ووا دن ونیا سراج المنیر ابن عباس کا قول ذکر ہے اس چھ چیخوں کے بعد بس پھر زفیر زیرگی کئی شہید رمباڑے بوئی دارنگ و اوا ان بقئی بس حسن بسری نے بھی فرمایا ہے تفصیر خازن نے ان کا قول ذکر کیا ہے ساتھ میں حسن بسری فرماتے ہوا آخر کلامن یا آخری بات ہوگی لا تکلمون کل لیمون ی النار لمو بھی يتکلمون نار سما بس اس پر آخری تکلم کریں گے جہنمی اس کے بعد بات نہیں کر سکیں گے ماں اللہ ظفیر انوا شہیق کا اوا اس کے بعد ان کے لیے بس صرف باریک آواز سے ویر کرنا ظفیر اور شہیق رمباڑے تیز تیز آواز سے چیخے مارنا یا اوا کتے کی طرح چون چون کرنا کا اوا القلاب لا يفهمون ولا يفهمون اللہ پنا دے دے ترمیزی شریف میں عجیب ترتیب ہے یہ جہنمی جب چلے جائیں جہنم میں تو سب سے پہلے فرشتوں کو فریاد کریں گے سر حام مومن میں آیت نمبر 49 پھر درخواست کریں گے جہنم کے بڑے فرشتے کو مالک کو سور حام ظخرف آیت نمبر 77 ایک ہزار سال بعد وہ ان کو جواب دے گا تو پھر اللہ کے در میں آئیں گے اور اللہ کے در میں یہ چیخیں گے چیخیں گے اللہ فرمائے گا قرے ہو جاؤ کتوں میرے ساتھ باتیں نہ کرو یہ چھ چیخیں ہر ہر چیخ ہزار ہزار سال اور ہر چیخ کا جواب ہزار سال بعد ان کا نفریق من عبادی اللہ تو تکلم دنیا میں میں تیرے ساتھ باتیں کرتا تھا قرآن میری باتیں تھی نا تو تیار نہیں تھا آج تو بات کرے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں عباد ابن سامد کی روایت ہے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے من احب اللہ احب اللہ علیہ ومن کر اللہ کرِ اللہ عل قا جو اللہ کی ملاقات سے شوق اور محبت رکھے اللہ بھی اس کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو برا جانے اللہ بھی اس کی ملاقات کو برا ہی جانتا ہے اخصو ولا تو کلی میں جز سید مسلحا جزاؤ سید مسل سیا تم بھی مسلحا اللہ واللہ انی جزئی تو ما صبر یقیناً ہم نے بدلہ دے دیا ان کو اس وجہ سے صبرو کہ انہوں نے صبر کیا تھا عبادی کون تھے نشاپوری لکھتے ہیں حمل عولا باللہ وان ان سحاء اجلی یہ اللہ والے علماء ہیں جو اللہ کے لیے نصیحت اور باز کیا کرتے تھے پانچویں جلسفے ایک سو انتالیس یہ عبادی تھے ہم العلما او بلّہ انصاح یہ لوگ ان سے مسخرے کیا کرتے تھے تصحکوم بے شک میں نے بدلہ دے دیا ان کو آج کے دن صبر سبروں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا یقیناً یہ لوگ یہی ہیں کامیاب کال کم لبس تم فی الحال دی عادت حسین اللہ کتنا وقت گزارا تھا تم نے زمین میں شمار کے سال کالو لبن یہ کہیں گے ہم نے وقت گزارا تھا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فس الین تو پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے گنتی کرنے والوں سے آدن ملائک یا تعلیم یافتہ لوگ تم اللہ خلیلا تو اللہ فرمائے گا تم نے وقت نہیں گزارا تھا دنیا میں مگر تھوڑا سا لو ان کم کن اگر تھے تم جاننے والے فا حسب تم انما خلق نا کم ابسا وہ ان کم آیا تم گمان کرتے ہو کہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے آبس محمل بغیر امرو نہیں کے علا یومر ولا یونہ وان کم الینا لا ترجعون اور یقیناً تم ہماری طرف واپس نہیں کیے جاؤ گے فتح الحق لا اللہ یہ زواجر ہیں بہت اونچا ہے اللہ جو مالک ہے سچا نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ جو رب ہے مالک ہے عرش کریم کا عزت والے آرش کا مالک ہے ہم اللہ ایک اونٹ بفرا تھا تو ابن عباس آئے اور ان کے کان میں کچھ دم کیا وہ اونٹ صحیح سلامت کھڑا ہو گیا تو پوچھا ان سے کیا پڑھا توں نے یہ آیتیں تھی جتنا بیمار ہو انسان یہ آیات اس پہ دم کر دو یقین کے ساتھ اللہ اسے شفا دے گا خصوصا جنون کے لیے بہت فائدہ مند ہے امیہ دو اللہ الہ خرا یہ نفی شرک فی شرق دعا کی اور جو کوئی کے پکارے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو لا نہ لہو کو کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے بھی اس کی صداری پر تو فنما حساب ہوندہ ربی یقیناً حساب اس کا اس کے رب کے ہاں ہے انََ لائف للکا فرون یقیناً شان یہ ہے عذاب سے نہیں بچ سکتا کافر کامیاب نہیں ہو سکتا کافر پہلی آیت میں فرمایا تو قدف الحلومینون تو آخری آیت میں فرما رہے ہیں لافل حلقا فرون آخر وقر رب فرورم اور کہہ دیجیے اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم کر دے استحکامت عالدین یہ رحم استقامت کے معنی پہ ہے دین میں دین پہ استقامت نصیب کر دے اللہ رحم کر دے وان تخیر وہادا امرالبی بعل یشرق بن امتی من المومن یہ نبی کو دعا کی ترغیب ہے امت کے لیے جو مومن ہیں اور انہوں نے شرک نہیں کیا تو کہہ دیجئے میرے رب بخش دے اور رحم کر دے اور تو ہے بہتر رحم کرنے والا تو صورت میں اس بات ال بلا دلت اسلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتلا انزلناها وفرضناها وانزلنا و انا آیا تمبئی نا تم سورت النور یہ مدنی سورت ہے سور حشر کے بعد نازل ہوئی ہے ایک سو دو ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں قرآن کریم کی چوبیسویں صورت ہے اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے فرمایا کرتی تھی عالم ہن النور نور اپنی عورتوں کو سر نور پڑھاؤ سکھاؤ روح المعانی میں علوسی نے بھی روایت ذکر کی ہے علمو و نسا النور سورت والاحزاب اپنی عورتوں کو سر نور سرے نسا اور سر احزاب سکھا دو مجاہد سے روایت بھی ذکر کی آلوسی صاحب نے رحلمانی میں نوی جل صفحہ دو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علمو رجالکم رجال کم سورت نساکم وہ النور اپنے مردوں کو سر معاہدہ پڑھاؤ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سر نور سکھاؤ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ حکم تھا اپنے عمال اور گورنروں والیوں کو کوفی والوں کو بھی لکھا تھا نساکم نسا النور نور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ پڑھاؤ ہار صاحب نے مدرب سے بھی روایت ہے رحلمانی میں علوسی صاحب نے ذکر کی ہے جانا کتاب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا اس میں انہوں نے لکھا تھا انت تعلموا سورت النساء و والنور نور سیکھو سورہ نساء اور احزاب اور سورہ نور اس میں دف الفاشا کے لیے اصول اور احکام ذکر ہو رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہے دقائی التفسیر تفصیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے شوق سے سور یوسف پڑھتے اور سنتے ہیں کچھ شاہوانی محرکات کے لیے اور سورہ نور شوق سے نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں حال یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں اس کے بڑا کردار ہے اس صورت کا ربط ما سبقہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک سورہ مومنون میں مومنات کی مومنوں کی صفات بیان ہوئیں تحلی تھا تحلی ان صفات کے ساتھ مومن کا حسن و جمال ہے تو یہاں صفات قبیحہ سے منع ہے لکھ بری صفات اپنے اندر سے نکال لو سورہ حج میں صفات المشرقین تھے مومنون میں صفات المومنین اور اس صورت میں اخلاق المنافقین ہیں تحذیرا یا ما قبل صورتوں میں توحید کا مسئلہ دلائل کے ساتھ عقلی نقلی وحی دلائل کے ساتھ بیان ہو گیا تو اس صورت میں طریقہ منافقوں کی تہمت کو دفع کرنے کا پہلے مسئلہ ثابت ہو گیا دلائل کے ساتھ تو یہاں مثال آیت النور میں آیت نمبر پینتیس آیت النور اللہ نور اسماواتی والارض سور مومنون میں مومنوں کی صفات بیان ہوئیں ایک صفت تھی میں یحافظون تو اس صورت میں ابتدان آداب ذکر ہو رہے حفاظت الفرج وصد الفاشہ سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں فرمایا تمہیں میں نے آبس نہیں پیدا کیا تو اس صورت کی ابتدا میں فرما رہے ہیں سورت ان انزلنا و فرض اس لیے پیدا کیا کہ تم پر میں نے اپنے احکام فرض کیے اپنی اپنا قرآن سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کی بیوی کی تباہی کا بیان تھا یہاں نبی علیہ السلام کی زوج متحرہ کی صفائی کا بیان ہے پہلے باطل پرستوں کا استہزاء ذکر ہوا حق پرستوں کے ساتھ تو یہاں الزام ذکر ہو رہا ہے انبیاء پھر خصوصاً امام الانبیاء پر ان ظالموں کا الزام یسور مومنون آیت نمبر پچاس میں فرمایا رسول من الطیبات تو یہاں آیت نمبر اکسٹھ میں طعام کے آداب سورت کا دعوی چار اصول اور سات آداب کا ذکر لدف الفاشا میں پڑھتا ہوں یہ پھر انشاءاللہ شاء اللہ رزیز. سورت میں دعوے توحید تین مقامات پر ہے پینتیس بیالیس اور چونسٹھ نمبر آیت شرک ف التصرف کی تردید دو جگہ ہے بیالیس اور چونسٹھ نمبر آیت شرک فی عبادت کی رد ایک جگہ ہے آیت نمبر پچپن میں اور شرک فی علم کی رد بھی ایک جگہ ہے آیت نمبر چونسٹھ میں اس صورت میں باری تعلیٰ کے اسمائے حسنہ ذکر ہو رہے ہیں بحث ف تکرار پندرہ پندرہ نام ہیں اللہ کے سورت میں لفظ آیات کا بار بار آئے گا آیات بینات اے المواعظ والاحکام والامثال نصیتیں احکام اور مثالیں آیاتمبینات آیات کا لفظ پہلی بار پہلی آیت میں ان ذلنا فی آیاتمبینات لالکم تذکرون دوسری بار آیت نمبر اٹھارہ میں وہلات <الْعَيَات> تیسری بار آیت نمبر چونتیس میں و انزلنا ان ضلع کم مبینات چوتھی بار آیت نمبر چھیالیس میں لقدن آیات مبینات پانچویں بار آیت نمبر اٹھاون میں کزالی کیو بین اللہ آیات چھٹی بار آیت نمبر انسٹھ میں کزالی کیو بین اللہ آیاتی ہی ساتویں بار آیت نمبر اکسٹھ میں کزالی کیو بین اللہ الیاتی لالکم تاخلون بار بار لفظ آیات کا یہ نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں حکم ہیں اللہ کی احکام ہے موائز اور احکام اور امثال ہے سورت میں چار اصول بیان ہو رہے ہیں پہلا اصل ازانیت و ازانی فجلی واحد واہدمن حمامیہ تجلدہ ولا خود کم بھی مارا فت ان فی دین اللہ کن تم تو مینو ن بل ولی آخر مجرم پہ نرمی نہیں کرنی زنا عورت اور زنا کار مرد کو سزا دو سو کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہوں دوسرا قانون ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 3 میں لائن او لائن کیشرقت لائن کی مشرق غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہ ہونا ان سے بائی کاٹ کرو برات جدا ہو جاؤ اور تیسرا قانون اور اصل آیت نمبر 4 میں ودینہ ارمون المحسناتی سمللم یاتوبی ارباتی شہدا فجلی دم جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا ہوں شَهَادَةً تقبل شہادت جنہوں نے پاک دامنوں کو بدنام کیا انہیں سزاد دو حد قزف اور چوتھا قانون ولدین ارمون و اللہ شہادا اللہ فسم ف شہادت واہدیم ارباؤ شہاداتم بلّہ اگر غلط لوگوں کے ساتھ اکٹھے تھے تو اب جدا ہو جاؤ جدائی لے آؤ اس پہ مسئلے لعان شوہر بیوی پہ بدنام لگائے تو قسم کھانے کے بعد دونوں کی طرف سے جدائی لے آئے گا قاضی ان دونوں کے درمیان تو یہ چار اصول ذکر ہوئے ایک مجرم پہ نرمی نہ کرو دوسرا غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے مت ہو تیسرا جس نے نیکو پاک دامنوں بے گناؤں کو بدنام کیا ان کو سزا دو حد قذف چوتھا اگر غلط لوگوں کے ساتھ اکٹھے تھے تو جدا ہو جاؤ سات آداب ذکر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے واقعے فق انشاءاللہ تفصیل آیات میں کریں گے آداب شروع ہوتے آیت نمبر ستائیس سے لدت لدف الفا شاہ لسد الفا شا لی اسلح ال بیان ہو رہے ہیں پہلا دب برائے گھروں میں نہیں جانا یا ایوہ الذین منولا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم یو تھی وتسلموا حتہ تستانی سو و تسلی مت داخل ہو جاؤ پرائے گھروں میں جو نہ ہوں تمہارے گھر یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کر دو اس کے حال پر یہ آنا جانا پرائے گھروں میں یہ بے حیائی کا سبب ہے یہ ہمارا پڑوسی ہے اور یہ ہمارا کزن ہے اور سیکنڈ کزن ہے اور تھرڈ کزن ہے اور یہ میری سہیلی کا بیٹا ہے یہ فلان فلان نہیں جن سے پردہ ہے بس وہ پردہ کریں گے جب شیطان نے دیکھا کہ پرائے گھروں میں آنا جانا بند ہو گیا تو بے حیائی کا راستہ نظر کے ذریعے نکالا مومن مردوں کو کہا پرائی عورتوں کو دیکھو عورتوں کو کہا پرائے مردوں کو دیکھو تو اللہ نے وہ راستہ بھی بند کر دیا آیت نمبر انتیس تیس اکتیس میں قل موم ناغزو من ساری وضو فروجہم وقل و قل نہ من اب ساری فروجہن مومن مردوں کو کہہ دیجیے اپنی نظریں نیچے رکھے پرائی عورتوں کو نہ دیکھے مومن عورتوں کو کہہ دیجیے اپنی نظریں نیچے رکھے پرائے مردوں کو نہ دیکھے جب حفاظت نظر کی ہو گئی تو شیطان آیا عورتوں کے پاس اتنا خرچہ کیا ہوا ہے تم نے سلما ستارہ قمیض پہ اور برقع پہنا ہوا ہے ذرا چھوڑ لوگ تو دیکھیں نا یہ خرچہ یہ شو یہ فیشن سنگار تو اللہ رب العزت نے حکم بھیج دیا پردے کا ولی در بے خمری ہننا بے خمری ہننا آلہ جی ہننا بڑی بڑی چادریں بڑے بڑے, بڑے برقے پہن لیں ولابدینہ زینت حل بولیتی ان وابائی ہننا وابائی بہولتی ان اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے پرائے آئے مردوں کے سامنے ہاں جن کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے ان کو ذکر کر دیا تو چوتھی بار شیطان آیا عورتوں کے پاس اتنے قیمتی سینڈل تم نے لیے ہیں جب چلتے وقت کچھ ٹک ٹک تو ہونی چاہیے نا پان کی کوئی شلنگ شلنگ تو ہونی چاہیے جواب ولاد رب نبی ارجلی ہنالی علمافین من زینتی ہنایت نمبر اکتیس میں عورتوں عورتوں کی چال پہ چلا کرو گھوڑی کی طرح راستے میں نہ چلا کرو نرم نرم پاؤں رکھو پاؤں کے فانزیب کی آواز یا سینڈل کی آواز پر آئے اور مردوں کو نہ سناؤ تو بھوئی اللہ جمیانو مینالف تفلحون تو پانچواں ادب اصلاح معاشرہ کے لیے صد الفاشا کے لیے جو شادی کے قابل غیر شادی شدہ ہے ان کی شادیاں کرا دو وان کی حلیا من کم و سالحین من عبادی کم ویمائی کم چھٹا ادب جو غلام اور لونڈیاں عقدے کی طابت کرنا چاہیں تو ان سے عقدے کی طابت کر دو عقدے کی تابت یہ کہ غلام یا لونڈیا اپنے مالک سے کہے اتنے پیسے دے دوں گا مجھے آزاد کر دو وہ پیسے پیدا کروں گا مزدوری کروں گا تو یہ مالک کہہ دے ٹھیک ہے پیسے لے آؤ تو پھر آزاد ہو جاؤ تو کرو نا عقد کتابہ دن سے اگر نہیں کرتے تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا اور تیس ساتواں ادب لا تکری ہو فتحتی کمال اپنی عورتوں کو بے حیائی پہ مت مجبور کرو اپنی لڑکیوں کو لا تک ریو فتحت کمر البیگا یہ سات آداب لدت دف الفاشا پھر آیت ان نور ان شاء اللہ آیتوں میں تفصیر کرتے ہیں سورت انزل ناحا و فرض ناحا ہادی سورت ان ی عظیم و شان سورت ہم نے نازل کی ہے یہ سورت و فرض اور فرض کیے ہیں ہم نے اس کے احکام ونزل نہ بھی ہا بینات اور نازل کیے ہم نے اس میں احکام واضح واضح مواز احکام اور امثال واضح واضح ہم نے اس میں نازل کیے ہیں لکم تدک کرون کہ تم نصیحت حاصل کر لو ازانیت و ازانی فجلی دکلواحدمنت جلدا یہ پہلا قانون زناکار عورت اور زناکار مرد یا عورت کو پہلے ذکر کیا سور معاہدہ میں و السارق تفقت و اسار قطو فخت دیا وہاں مرد کو پہلے ذکر کیا کیوں وہاں سرقہ تھا چوریاں تو لوگ مرد ہی اکثر کیا کرتے عورتیں تو گھر بیٹھی ہوتی ہیں لیکن زنا کے اسباب اکثر عورتوں کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں تو یہاں اس لیے زانیہ کو مقدم کیا زنا کار عورت اور زناکار کار مرد مارو ان ہر ایک کو ان میں سے میاں تلد تن سو کوڑے ولا تا خوش کم بہما را فتن فی اللہ ہاں غیر شادی شدہ ہوں تو اگر شادی شدہ زنا کر لے اور ثابت ہو جائے تو ان کے لیے رجم ہے نہ پکڑے تم کو بہیما ان دونوں پر رافتن نرمی فی دن اللہ اللہ کے قانون میں ان اللہ کے حکم کو جاری کرنے میں ان پر نرمی نہ کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے ایک بیٹے نے شراب پی تھی تو عامر العاص نے اسے چھپی جگہ میں سزا دی تو عمر نے بلا کر دوبارہ سب کے سامنے سزا دی نرمی کیوں کرتے ہو ان کن تم تو مینونا بلّہ ہی ولیم اللہ آخر اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو حدیث میں آتا ہے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا ائی زموئند اللہ ہی کون سا گناہ بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں کالا انتجا ہی ندن و ہوا کا کا سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے حال یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے قلت انزالک ذالک العظیم تو میں نے کہا یقینا یہ تو بہت بڑا گنا ہے قلت تو اس کے بعد بڑا گنا کون سا ہے کالا وان تخت اللہ کا تخافت ماں کا اینت عامہ ماں کا دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ یہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا تو کیا کھائیں گے خاندانی منصوبہ بندی والے ال تو سم آئی پھر میں نے کہا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انتظنی حلی لجاری کا تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے یہ بڑا گنا ہے ایک بڑے قبیلے کی عورت نے ایک چوری کی تھی نبی علیہ السلامت وسلام نے اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم کیا تھا تو صحابہ شفارس کر رہے تھے تو سامہ ابن زید کو اور فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کو کہہ دیجئے اس کے ہاتھ نہ کاٹ اس کا قبیلہ ناراض ہو جائے گا تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا نرمی کر دیجیے اس کے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فل ہی او فاطمہ اے اللہ کے قانون اور اللہ کے دین کے بارے میں تو میرے مجھے سفارس کرتی ہے سن یہ تو ایک بڑے قبیلے کی عورت ہے لیکن تیری شان خود تو جدا ہے اگر تو بھی یہ چوری کرتی تو تیرے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا اگرچہ تو بنتے محمد ہے تیرا بھی یہی حال ہوتا غسان کا بادشاہ آیا ہے جب اللہ طواف کر رہا تھا ایک بدو کو دپے مار لیا دپے دپڑ طواف کے دوران مطاف میں وہ بدو آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی عمر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کو بلا کے نے اسے دپڑ مارا اس نے کہا جی کیوں مارا کہتے طواف کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو چلتا نا اب تجھے اسی طرح دپڑ لگے گا تیار ہو جاؤ اس نے کہا مہلت دیجیے چلو مہلت ہے تین دن کی بھاگ گیا پھر مرتد ہو گیا معذ اللہ پھر جب صحابہ لڑائی کر رہے تھے نصرانیوں کے ساتھ تو یہ نصرانیوں کے لشکر میں کھڑا تھا تو کسی نے کسی صحابی اور مجاہد سے اس نے کہا اگر عمر میرے ساتھ تھوڑی سی نرمی کرتا تو آج بھی میں آج میں بھی صحابہ کی صفح میں کھڑا ہو کہ لڑ رہا ہوتا اسلام کی طرف سے کسی نے عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچائی تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں ساری دنیا کافر ہو جائے مجھ سے اس کا نہیں پوچھا جائے گا ہاں پوچھا جائے گا تو اس بات کا پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے قانون کو جاری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اللہ کے قانون کے اجرا پہ میں مکلف ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں علماء نے لکھا ہے یہاں زانیہ کو زانی پہ مقدم کیا عورت کو مرد پہ مقدم کیا اشارتن الا انحا مستورتن فلما کشفت نفسہ لری اولا بلوقوبتی اس طرف اشارہ ہے کہ عورت تو چھپی ہوئی چیز ہے چھپانے کی ہے جب یہ ظاہر ہو جائے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ظاہر کر دے تو اس کو سزا زیادہ دینی چاہیے سر معاہدہ میں قدم رجل فی باب کا چوری کے باب میں مرد کو پہلے ذکر کیا لئن الرجال قادرون رون اقتصابی مرد تو قدرت رکھنے والے ہیں قصب حلال کا تو فلما تعرض فلما تعرض مات رضا لسرا کا اولا بالعقوبت جب مرد چوری کی طرف تعارث کرے تو یہ اولا ہے یہ لائق ہے سزا کے بس زناکار مرد اور عورت دونوں کے لیے سزا ہے غیر شادی شدہوں کے لیے سو کوڑے ہاں تغریب عام جو حدیث میں آتا ہے وہ خبر واحد ہے حکم زجری ہے سیاسی ہے اور خبر واحد کے ساتھ زیادت آلہ کی تاب اللہ نہیں ہو سکتی کتاب اللہ میں یہی حکم ہوا ہے ولا خشکتنفی دین اللہ اور نہ پکڑ لے تم کو ان کے بارے میں نرمی اللہ کے قانون کے جاری کرنے میں انکن تم تو مینو نب ہی اگر ہو تم کے ایمان لات اللہ پر اور آخرت کے دن پر ولیشداد بہمات المومین اور چاہیے کہ حاضر ہو جائے ان دونوں کی سزا کے لیے ایک گرو مومنوں میں سے عبرت کے لیے چھپ کے نہیں سامنے ہی سزا دینے ازانی لائن کی ہوازانی تن و زناکار مرد لائن کی ہو یہاں نفی بمانے نہیں ہے اکٹھا نہیں ہوتا یعنی ناٹ اکٹھا ہو مگر زانیہ اور مشرقہ کے ساتھ یہاں مشرقہ کو زانیہ کے ساتھ اکٹھا ذکر کیا کیوں جس طرح کے زناکار کا شوہر نہیں معلوم ہوتا اس طرح مشرقہ کا الہ بھی معلوم نہیں الہ بھی معلوم نہیں اس کا وہ زناکار اپنے خاون کے حق میں غیر کو شراکت دیتی ہے تو مشرقہ الہ کے حق میں غیر کو شراکت دیتی ہے زناکار سڑے نے اور زے کی گی مگر زناکاری خزی اور مشرقی خزی سراوزانیت اور زناکار عورت لائن کی الا اللہ زانن و مشرق نہیں اکٹھا ہوتا مگر زناکار اور مشرق کے ساتھ وہ حرمہ ظال کا عاللمین اور حرام کیا گیا ہے یہ زنا مومنوں پر حرم ظال کا یہ نہیں کہ نکاح حرام ہے کیونکہ مشرقہ سے تو نکاح حرام ہے لیکن زناکار سے تو نکاح حرام نہیں تو بعض کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے لیکن شیخ الاسلام اس کا جواب کرتے ہیں مومنین کاملین پر یہ حرام ہے کامل مومن زناکار سے نکاح نہ کرے یا نکاح بمانے جمع یعنی زنا کرنے والے زنا کرنے والوں سے اکٹھے ہوتے ہیں یہ تقبی بشان زنا ہے حالت زنا میں اگرچہ یہ مومن لیکن تم اس کو مومن نہ کہو حر زال کال المن ہے تو مومن لیکن تم اس کو مومن نہ کہو یا لائن کی حبمانے لا ئر شوق نہیں رکھتا زناکار مگر زنا عورت اور مشرق عورت میں حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی زان ہی نزنی وہ ہوا مومن زنا نہیں کرتا ایک زنا کرنے والا جب یہ زنا کرتا ہے تو یہ مومن ہو یہ نہیں ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر صاحبان بن جاتا ہے یہ اس آیت میں ابتدا سے عادت مراد ہے لائن کی ہو نفی اپنے معنی میں رمانی نے لکھا ہر رازال کا بمان زنا حرام ہے یہ فیل زنا کا مومنوں پر یہ فیلے ز مومن والذین یرمون ارمون المحسنات یہ تیسرا قانون اور وہ لوگ جو بدنامہ بدنام لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں محسنات پاک دامن عورتوں پر یہاں صرف عورتوں کو خاص کیا لیکن یہ تخصیص اپنے معنی پہ نہیں اگر پاک دامن مردوں پہ جس نے بدنامی لگائی تو اس کے لیے بھی حد قذف ہوگی لیکن چونکہ بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صفائی کا ذکر ہو رہا ہے پاکی کا بیان ہو رہا ہے تو اسی لیے محسنات فرمایا وزکر المحسنات لی ان قصف ان آر بن نسبت علاق فر شیخ ولی اللہ کا بلگرامی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے محسنات کو اس لیے ذکر کیا کہ عورتوں پر بدنامی لگانا یہ بہت بڑی بڑا آر ہے بن نسبت علاق فر مردوں پہ اتنا عائب نہیں جتنا کہ عورتوں پر ہے نسبتاً موسنات احسان کی پانچ شرائط ہے اسلام عقل بلوغ حریت اور عفت منزنا جس مرد اور عورت میں یہ پانچ صفات ہوں اس پہ کسی نے بدنامی لگا دی تو اس کی یہی سزا ہے اسی کوڑے اسلام عقل بلوغ حریت اور عفت من الزنا تفسیر خاضن نے تیسری جل صفحہ 281 پہ یہ پانچ شرائط احسان کی ذکر کی ہے والذین مون المحسنات اور وہ لوگ جو بدنامی لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر سملم یاتوبی اربات شہادا پھر نہیں لاتے چار گواہوں کو دوسرے معاملات میں دو دو گواہ کافی ہوتے ہیں یہاں چار کی ضرورت ہے اربات شہدہ فجلی دو ہم نہ کوڑے مارو ان کو اسی کوڑے ولا تقبل شہادت ابدا اور نہیں قبول کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی وہ لائک الفاصی اور یہ لوگ ہیں یہی ہیں فاسق تابو یہ استثنا ہے الائی قوم الفاظ قون سے لاتق لہم شہادتن آبادہ سے استثنا نہیں ہے کیونکہ شہادتن کے ساتھ لا لاتق بلول شہادتن کے ساتھ آبادہ کا لفظائے ہے وَالْفَاسِقُ لَوْ صلاح صَلَحَ لِتَحْمِيلِ شہادت لَا یادائی شہادت اگر فاسق توبہ کر دے تو یہ حمل شہادت کر سکتا ہے لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتا شاہد تو بن سکتا ہے لیکن اس کی شہادت قاضی کی عدالت میں قبول نہیں ہوگی تو یہ پھر فاسق نہیں ہے ہاں شہادت اس کی قبول کبھی بھی نہیں ہوگی جس نے پاک دامنوں کو ایک دفعہ بدنام کر دیا اللہدینہ اللہ تابو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دی ممبار زالی کا اس کے بعد واصلہ ہو درست کر دی اپنے عمل کو فی اللہ غفور الرحیم پس یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہروبان والذین الدینہ یرمونہ زواج اور وہ لوگ جو بدنام لگاتے ہیں یرمونہ مراد زنا کا عیب لگانا اپنی بیویوں پر ولم یق الحم شہادا اور نہ ہو ان کے لیے گواہ اللہ انفس مگر اپنے آپ تو ف شہادت و قسمیں ہیں ان میں سے ایک کی اربع شہادت اللہ چار قسم اللہ کے نام کی انہ المن صادقین کی یقیناً یہ ہے خامخا سچوں میں سے چار قسمیں کھا لے گا کہ سچا ہے سچا ہے مرد وال الخام اور پانچویں بار انا کہے گا انا لانت اللہ علیہ کی یقین الانت و اللہ کی اس پر انکان من القاضی بھی ہو یہ جوٹوں میں سے تب عورت کو بچنے کے لیے بھی چار قسمیں اور پانچویں دفعہ غضب کا اقرار کرنا ہے ویدروان حل عذاب اور یہ عورت ہٹائے گی اپنی تت سے عذاب عذاب سے مراد سزا زنا کی رجم انت شادار با شادہ تمب کی قسمیں کھائے گی چار قسمیں اللہ کے نام کی انہو امین القاذبین کی یقینا یہ خام جھوٹوں میں سے ہے اس کا خاون یہ جھوٹا ہے جھوٹ بول رہے ولخاب حصا اور پانچویں بار یہ قسم کھائے گی ان غضب اللہ علیہ کہ غضب ہو اللہ کا اس پر شہادت سے مراد قسم ہے لیکن اشہدو کے طریقے سے کہے گا اچھا پانچویں بار کہے گا کہے گی یہ کہ غضب ہو اللہ کا قہر اس پر انکان من صادی اگر ہو یہ سچوں میں سے اس کا خاون سچا ہو تو اس پہ اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو یہ طریقہ ہے لعان آن کا چار قسمیں شوہر کھالے گا گواہ نہیں ہے تو پانچویں دفعہ لانت کا لفظ استعمال کرے گا لیکن عورتوں کے لیے لانت کی جگہ غضب کا لفظ ہے کیونکہ عورتیں لانت کے لفظ پہ عادی ہوا کرتی ہیں تو ان کے لیے لفظ غضب اشارہ اس طرف کہ لانت تو اس ان کو معمولی چیز لگتی ہے ان کے لیے سری لفظ غضب لایا گیا ان غضب اللہ علیہ سعد رضی اللہ تعالیٰ ہو بیٹھے تھے جب یہ حکم آیا کہ گوئی شوہر اپنی بیوی پہ بدنامی لگائے تو چار گواہوں کو پیش کرے گا تو سعد نے فرمایا عجیب بات ہے اے اللہ کے حبیب جب ہم اپنی بیویوں کے اس حالت میں دیکھ لیں تو گواہوں کے پیچھے پھریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہو ماں غیر ساتھ ساتھ کتنا غیرتی ہے تو ساتھ کے قبیلے والے خوش ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ناغیر اومن کا اساد او میں تجھ سے زیادہ غیرتی ہوں اللہ آغی اور اللہ میرے سے بھی زیادہ غیرتی ہے جب یہ اللہ کا حکم ہے تو غیرت سے منافی نہیں ہے ان لدین جاؤ بلف کی اسبت یہ واقعہ فکا غزو بنی مستلق سے واپسی پر ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں قضاء حاجت کے لیے گئی اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم کر دیا تو اس زمانے میں کھانا پینا کم تھا تو بدن کمزور تھے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا صحابہ کرام نے ان کا کھجاوا اٹھا کے جب اونٹ پہ رکھا تو پتہ نہیں چلا کہ اس میں عائشہ ہے کہ نہیں ہے عائشہ جب آئی تو قافلہ تو چل پڑا تھا تو ہوشیار تھی اب ان کے پیچھے دوڑوں تو راہ گم نہ ہو جائے کہیں اور نہ نکل جاؤں کیا کروں گی تو وہیں بیٹھ گئی اپنے اوپر چادر ڈال کے کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا میرے پیچھے تو نبی علیہ السلات وسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا اللہ کے نبی قافلے کے پیچھے پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے کہ آپ ایک فرلانگ ایک فرسخ پیچھے آؤ اس قافلے سے راستے میں جو سامان رہ جائے تو وہ اٹھاتے جانا تو یہ ڈیوٹی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ نو کی لگی تھی جب وہ آئے تو دیکھا کہ وہ ملمومنین بیٹھی ہیں تو صرف اتنا ہی انہوں نے کہا انہ و انراج تو ملمومن اٹھ گئی انہوں نے اونٹ بیٹھا دیا اونٹ پہ سوار ہو گئی اور آ گئی جب یہاں پہنچی تو منافقین نے ظلم شروع کر دیا بری باتیں کہنی شروع کر دی نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ منافقین کہتے ہیں عائشہ قسدن صفان ابن معطل کے پی ٹھہری تھی اللہ کے حبیب بہت پریشان ہوئے یہ آپ اپنے دل سے پوچھ کے کہیں ہماری اور تمہاری کیا عزتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور عزت کا تو نمونہ ہی نہیں مخلوق میں کیا گزری ہوگی ان پہ ان منافقوں کی وجہ سے ایک مہینے تک پریشانی ہے اللہ کے حبیب صحابہ سے مشورے کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تو عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ کے بدن پہ اللہ مچھر کو نہیں چھوڑتا مکھی کو نہیں چھوڑتا تو آپ کے بسترے پہ عائشہ اگر ناپاک ہے معاذ اللہ تو اللہ نے کیسا چھوڑا اور یہ عائشہ کا نکاح تو اللہ کی حکم سے ہوا ہے تو اللہ ہی پہ چھوڑ دیجئے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب ایک دن آپ کے چپل کے ساتھ گندگی لگی تھی تو اللہ نے حکم کیا فخلا نالیک تو اگر آپ کی بیوی اس طرح ہو تو اللہ حکم بھیج دے گا ان کے ساتھ بھی ان کے لیے بھی طلاق کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی فرمایا تھا اللہ کے حبیب آپ کا سایہ اللہ رب العزت زمین پہ نہیں چھوڑتا پائمال ہونے کے لیے کہ لوگ اس پہ قدم رکھے پیمال کریں تو آپ کی بی, بی کس طرح اس طرح عمل میں مبتلا ہوگی ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰوں سے اس کی بیوی بی نے جب یہ کہا تو ابو ایوباً ساری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی بی کو کہا کہ تجھ سے پوچھتی ہو اگر عائشہ کی جگہ تو ہوتی تو کیا صفوان کے لیے ٹھہرتی قسدن تو انہوں نے کہا کبھی نہیں تب ایوب انصاری نے فرمایا صفوان مجھ سے بہتر ہے اور عائشہ تجھ سے بہتر ہے جب میں اور تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر عائشہ اور صفان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی تو تین قسم کے لوگ بن گئے منافق ان کے لیے زجر عام ہے مومن جو شریف شدہ تھے جن میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو بھی دھوکے میں مبتلا ہو گئے تھے مستح رضی اللہ تعلن ہو بھی تھے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپو کے بیٹے تھے مستح وہ آئی تھی ان کے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپو میں نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو ساتھ میں چلی تو راستے میں پاؤں لڑکا ان کا تو انہوں نے کہا مستہ تجھے اللہ ہلاک کر دے تو اس ماں نے اپنے بیٹے کو جب بدعا کی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماں مستہ تو بدری صحابی ہے تو اسے بدعا کیوں دے رہی ہے کیا بیٹا تجھے نہیں پتا جو لوگ کہتے ہیں وہ مستہ بھی کہہ رہا ہے تو پوچھا کیا کہہ رہے کیا تجھے پتا نہیں لوگ تو تیرے بارے میں یہ یہ باتیں کرتے ہیں عائشہ فرماتی ہے میرے پاؤں سے زمین پھسل گئی اور نکل گئی واپس آئی اور نبی علیہ السلام کا انتظار کیا اللہ کے حبیب جب آئے تو چند ایام سے چند دنوں سے بے رخی کا مظاہرہ ہو رہا تھا میں نے کام میں جانا چاہتی ہوں اپنے بابا کے گھر کا چلی جاؤ بس آ گئی جب گھر پہنچی تو یہاں تو غاہ تھا تو ماں نے تسلی دی بیٹا جو لڑکی خوبصورت ہو تو اس کی بن تصوئی اس کے خاون کی بیویاں اس کے ساتھ حسد کرتی ہیں اس پہ الزام لگاتی ہیں دوسری بیویاں تو تم ناراض نہ ہو میں نے کہا ایسا تو کبھی ہوا نہیں اور کیسے یہ کیسی ہوگی پھر بٹھا کے دلاسہ دے کے مجھ سے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا تو مجھے ہمیں سب سچ سچ بتا دو تو میں نے کہا میں آپ کو کیوں بتاؤں تو فرتے غم میں مجھ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا تھا میں نے کہا میں یوسف کے بابا کی طرح بس کہوں گی نماشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنا شکوہ اور حزن غم اللہ کے سامنے ظاہر کرتی ہوں اور گئی اندھیرے کوٹھے میں کمرے میں بیٹھ گئی اللہ کے در میں سجدہ لگا دیا اور کہا یہ سج سر تو ابھی اس وقت بھی اٹھے گا جب میری صفائی ہو جائے گی ایموسا کی صفائی کرنے والے اللہ یوسف کی صفائی کرنے والے اللہ عیسیٰ کے ہاتھوں اس کی ماں کی صفائی کرنے والے اللہ میری بھی صفائی بھیج دے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری صفائی کا انتظام کرے گا برات کا لیکن یہ نہیں یقین تھا کہ آیا میری صفائی میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے دروازے پہ دستک دی دروازہ بند تھا کیونکہ لوگوں کا نہ جانا تھا پریشانی کی حالت میں اور پریشانی کا اضافہ ہو رہا تھا پوچھتے تھے کیا ہوا کیسے ہوا تو ہم نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا تو جب دستک ہوئی تو ماں نے آواز دی ہم ان اور پریشان نہ کرو بس چلے جاؤ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد ہوں صلی اللہ سے پروازہ کھولا تو محتاب نبوت کھڑے تھے اندر تشریف لائے تو میرے بارے میں پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے تو دل نے کہا کہ اٹھ کے جاؤں اور نبی علیہ السلام تو کے دامن کو پکڑ کے خوب چیخ چیخ کے رو کے اپنی صفائی بیان کروں لیکن پھر میں نے کہا ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں کیس کیس چل چکا ہے وہیں سے صفائی کا انتظام ہوگا اتنے میں نبی علیہ السلاط وسلام پہ وہی کے نزول کے آثار نمایاں ہوئے اور وہی کے نزول کے آثار ختم ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو عائشہ پاک ہے تو میری ماں نے کہا اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں یہ ناز آدا تھی انہوں نے تو مجھے یہی نہیں کہا کہ کیوں جاتی اور کس لیے جاتی اور کب آؤ گی پہلے جب میں یہاں آیا کرتی تھی آپ کے گھر میں تو ہی مجھے کہا کرتے تھے اس بار تو کچھ ہی نہیں کہا اور مجھ سے بے رخی کی اور منہ پھیر دیا میں شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میری صفائی نازل فرمائی وہ یہ آیات ہے یہاں سات دفعہ لولا کا لفظ ہے لولا چار دفعہ اسم پہ داخل ہوا بمانے شرطیہ لولا شرطیہ اسم پہ داخل اور تین دفعہ فیل پہ داخل ہوا ہے تو جب لولا فیل پہ داخل ہو تو حل کے معنی میں ہوتا ہے ان لدی نہ جاؤ بلف بے شک وہ لوگ جو آ طوفانی جھوٹ کی طرف عف وہ طوفانی جھوٹ اوسبت کم یہ گروہ ہے تم میں سے لاتا سبو شر اللہ کم گمان مت کرو اس پر برائی کا تم تمہارے لیے یہ شر نہیں ہے بل ہوا خیر اللہ کم بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس میں بہتری کیا ہے تو وجوہ خیر ایک برات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسرا اجر جزیل عائشہ کو کیونکہ انہوں نے صبر کیا تو انہیں بہت اجر ملا تیسرا واز مومنوں کو کیا آئندہ ایسی بات نہیں کرنا چوتھا خیر سزا مفترین کے لیے پانچواں خیر تسلی لمومنین چھٹا خیر نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں صحابہ عالم الغیب نہیں اگر ہوتے تو پتہ ہوتا کہ یہ منافقوں کی تہمتیں ہیں اور ساتواں خیر قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو یہ خیر ہے نا بل ہوا خیر اللہ بلکہ یہ خیر ہے تمہارے لیے لکل مکتصبا من میں ہر ایک کے لیے ہر آدمی کے لیے ان میں سے بدلہ اس کا ہوگا اک جو اس نے کیا منلس میں گناہ سے والذی تو اللہ کے اور وہ جو کہ پھر گیا اس طرح کے بڑے گناہ کی طرف مین ہو میں سے لہو عذاب عظیم تو اس کے لیے عذاب ہوگا بڑا طلّہ کبرہو جو پھر گیا اس بڑے گناہ کی طرف مراد عبداللہ ابن عبی ابن سلول ہے والذی طول کب بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کی تو کسی نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے والذی طول کبرہو کہ ب رہو من ہم لہو عذاب ناظیم تو عائشہ نے فرمایا نہیں نہیں اللہ نے تو ان کو سزا دے دی ہے بس ان کی آنکھوں کی نظر چلی گئی وہ آخر میں اندھے ہو گئے تھے تو مصداق حسان نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ سائل کا یہ خیال تھا کہ مصداق حسان ہے تو عائشہ نے بھی اقرار نہیں کیا بلکہ جواب دیا باقی سریعہ احادیث میں ہے کہ اس ولدی طول کبرہو کا مصداق یہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول رئیس المنافقین ہے کرتوی نے لکھا ہے من عائشہ تفقت خالہ فل قرآن ومن خالف القرآن قرآن جس نے عائشہ کو گالی دی اس نے قرآن کا خلاف کیا جس نے قرآن کا خلاف کیا اسے قتل کیا جائے گا اور امام مالک کا بھی فتویٰ ہے کہ عائشہ کو برا بلا کہنے والا کافر ہے والذی وہ بدبخ منافق تولا اللہ کب رہو جو پھر گیا اس بڑے گنا کی طرف منہم ان میں سے لہو عذاب ان عظیم تو اس کے لیے عذاب بہت بڑا لولا یہاں لولا بمانے حلہ ہے یہ دوسری تمبی ہے لولا اچھا پہلی آیت رہ گئی تھی مجھ سے آیت نمبر دس لولا فضل اللہ علیہم رحمت نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اللہ کی تو لا آجم بالحقوبہ تمہیں جلدی سزا دیتا توان اللہ تواب حکیم اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمتوں والا اب دوسری دفعہ لولا لولا اس ہو کیوں نہیں جب تم نے سنا اس بات کو زن المومومومنونہ تو کیوں گمان نہیں کیا مومن مردوں نے والمومنات اور مومنہ عورتوں نے بھی خیر اپنے اوپر خیر کا کہ اگر صفوان کی جگہ تو ہوتے ہو مومن تو کیا تو عائشہ کے بارے میں برا خیال دل میں لے آتے اور اگر عائشہ کی جگہ تو ہوتی ہو مومنات تو کیا تو اس طرح قسدن کسی پرائے مرد کے لیے ٹھہر جاتی تو اپنے اوپر خیر کا گمان کر لو نا وہ اور کیوں نہیں کہا انہوں نے ہادا افکم مبین یہ ہے جھوٹ ظاہر یہ ظاہر جھوٹ ہے لولا جا آلے ہی بھی ولی کیوں نہیں آتے لولا یہاں بھی حلہ کے معنی میں یہ تیسری تمبی ہے کیوں نہیں آتے یہ آلے ہی اس بات پر بھی ارباد اشوادا چار گواہوں کے ساتھ فیضلم یا تو اگر یہ لوگ نہیں آتے گواہوں کے ساتھ گواہ نہیں پیش کر سکتے تو فولا کا اند اللہ حمل کا یہ لوک اللہ کے ہاں یہی ہیں جھوٹے لولا فضل اللہ علیہ کم و رحمت دنیا یہ لولا شرطیہ ہے اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر و رحمت اللہ کی دنیا اور آخرت میں تو اس باتوں کے کرنے کی وجہ سے لمس کمفی مافس تم خام پہنچ جاتا تم کو اس میں جو تم جس میں تم داخل ہوتے ہو اس کی وجہ سے پہنچ جاتا تم کو عذاب و نظیم عذاب بڑا بڑا عذاب تمہیں پہنچ جاتا دے دیتا اللہ لیکن اللہ کا فضل اور رحم تھا تو عذاب نازل نہیں فرمایا اس طلق جب لیتے تھے تم ان باتوں کو بیل السنتی اپنی زبانوں پر و تقولون افواہی کم اور کہتے ہو تم اپنے منہ سے ما وہ لسل کم بھی علم ان کے نہیں ہے تمہارے لیے اس پہ کوئی علم تم اپنے منہ سے وہ کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے و تحصب اور تم گمان کرتے ہو اس بات پر معمولی بات کا یہ معمولی تو نہیں وہ ہوا ہند اللہ عظیم اور یہ ایک بات ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی بڑا گنا یہ بہت بڑی بات ہے تفصیر قرطبی میں بارہویں جل صفحہ 137 پہ حشام شام ابن عمار کا قول ذکر ہے اس نے فرمایا سمے تو مالک میں نے امام مالک سے سنا ہے یقول من صبا با بکر جس کسی نے گالی دی ابو بکر و عمر کو اد دی با ومن سب با عائشہ کتلا جس نے ابو بکر و عمر کو گالی دی تو اس کو سبق سکھایا جائے گا سزا دی جائے گی تعدیب اور جس کسی نے عائشہ کو گالی دی جی تو کتلا یہ قتل کیا جائے گا لی ان اللہ تعالی کلکم اللہ نے فرمایا ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ تمہیں وسیعت کرتے ان تڑودی مصری کے پھر اس طرح کی بات نہیں کرنی تو فمن سب بائشہ فقط خالہ فل ومن خالف فل فقط قتل قطلا و لولا اور کیوں نہیں جب سنا تم نے اس بات کو کل تم تو کیوں نہیں کہا تم نے ان اب ہادا نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم بات کریں اس پر سبحان کا پاکی ہے تیرے لی اللہ ہادا بہتان نازیم یہ بہتان ہے بہت بڑا یہ تو بڑا بہتان ہے اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے عمر نے یہ کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ ہو اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قبولیت دے دی دیکھیں اللہ والوں کا دفاع یہ مقبولیت کا سبب ہے عند اللہ یہی وجہ تھی کہ آج عمر روز اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ عائشہ کی صفائی کی تھی ہادہ افکم مبین ہادہ بہتان عظیم کہہ کر کہ عائشہ پاک ہے یہ جھوٹ ہے منافقوں کا یہ تہمت ہے ان کی تو آج جا کے کہ جب شہید ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر کو بھیجا ماں کے در پہ جا کے ان سے کہہ دیجئے عمر عمر نے بھیجا ہے بابا نے بھیجا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میرے مرنے کے بعد میری خبر اللہ کے نبی کے پہلو میں بنا دی جائے یہ آپ کا حجرہ ہے آپ کا اس پہ حق ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں میری قبر میری خواہش ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی کہ عمر کا ایک احسان ساری زندگی میرے دل میں کھٹکتا رہا کہ کب اس کا بدلہ دوں گی آج عمر نے جب بدلہ دینے کا موقع دیا تو ایسی جگہ دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے قبر کے لیے رکھی تھی لیکن عمر کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کے انکار نہیں کر سکتی تو عبداللہ ابن عمر سے فرمایا بابا کے لیے خبر یہاں بنا لینا جب عمر شہید ہوئے تو عمر نے شہادت سے پہلے پھر عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹا ایک بار پھر میرے مرنے کے بعد جا کے پوچھ لینا اگر اجازت پھر مل جائے تو پھر مجھے وہیں دفنا لینا اللہ کے حبیب کے قدم مبارکین میں اور اگر نہ ملے تو پھر جنت البقی میں میری خبر بنا لینا تو دفاع اہل اللہ کا صفائی اور دفاع اہل اللہ کا یہ سبب ہے مقبولیت کا عند اللہ قبول ہو گیا عمر قابل عمر قبول عمر مقبول عمر دعائے پیغمبر عمر مراد رسول یہ ایزکم نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو یہ عیزکم اللہ عن ترود لی ابدا اس بات کی کہ تم لی اللہ تعودو کہ واپس نہ ہو جاؤ اس قسم کی باتوں کی طرف کبھی بھی اگر ہو تم ایمان والے اللہ اور بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے دلائل اور اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا ان الدی نب نانت الفاحشتی نام انو بیشک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی مومنوں میں تو ان کے لیے عذاب دردناک ہے درد پہنچانے والا عذاب دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو ولا فضل اللہ علیکم ورحمتو اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اللہ کی رحمت تو اللہ منکم من احدین یا اللہ نظلت علیہ کم القوبہ اللہ رعف الرحیم اور بے شک اللہ نرمی کرنے والا مہربان ہے یا ایلدینہ منو او ایمان والو لا طبی خطوات الشیطان تابداری نہ کرو شیطان کے قدموں کی ومیت طبی خطوات الشیطان اور جس کسی نے تابیداری کی شیطان کے قدموں کی فعین نہ ہوئی آمر بلفا شاہ و یقیناً یہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کے کاموں پر اور منکرات پر ولیول فضل اللہ علیکم و رحمت و اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اللہ کی رحمت ما زکامن کو منا من حدن آبادہ تو اللہ پاک نہیں کرتا تم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی یا ما زکامن کو منا حدین آبادہ بچ نہ جاتا تم میں سے کوئی بھی بدنامی سے جب عائشہ بدنام ہو گئی تو تم سب بدنام ہو جاتے کیونکہ عائشہ تو تم سب کی ماں ہے تو ماں کی بدنامی اولاد اور بچوں کی بدنامی ہوا کرتی ہے یا اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا ماں زکام ان کو منا نہیں عائشہ پاک ہے ان کی طرف ناپاکی کی نسبت ناپاکی کریں گے اگر نہ ہوتا فضل اس صورت میں چار دفعہ فضل اللہ اور رحمتہ کہا تکرار لت تاکید ہے کسی نے فرق کیا پہلی دفعہ فضل عام بتوفیق توفیقی ایمان دوسری دفعہ فضل خاص بتوفیق العمل تیسری دفعہ فضل بنزول القرآن اور چوتھی دفعہ فضل بھی تمہارے تسکیے کے ساتھ ہاں ولا کن اللہ کی میں شال اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے اور اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا ولا یا اور کمی نہ کرے یا تلی سے بمانے کوتاہی یا علیہ بمانے قسم لا یا قسم نہ کھائے یا ال بمانے تقصیر ہے ممباب افتعال علیہ بمانے حلف والقسم امام مدارک نصفی حنفی نے کہا قسم نہ کھائیں اول الفضل من مال والے تم میں سے وساط و فراخی والے ایو کے دیں یہ رشتہ داروں کو ال اور مسکینوں کو ال فی نفی اللہ اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ ماموں کے بیٹے تھے حضرت مستح بن اساثہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ غریب تھے تو ابو بکر ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے جب مستح اس میں شریک ہوئے جن کی والدہ کا واقعہ میں نے پہلے ذکر کیا تو انہوں نے قسم کھا لی اچھا ساری زندگی اس کے ساتھ میں نے احسانات کی اب یہ میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا تو اللہ نے یہ آیت نازل بیچ دی. کر دی تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ پھر بھی احسان کرتے رہو اللہ تو حب نئی عقفر اللہ کم بکر نے فرمائے واللہ لو حب و اللہ انی لب عر اللہ علی تو پھر تعاون مستح سے پہلے سے زیادہ اچھا کیا کرتے تھے قسم نہ کھائیں مال والے تم میں سے وساتے اور فراخی والے این یوں تھولی الی قربا اللہ یوتو کہ نہیں دیں گے مال رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور جی ہجرت کرنے والوں کو فی سبیل اللہ یہ تینوں صفات مستح میں تھی رشتے دار بھی تھا مسکین بھی تھا مہاجر بھی تھا ولیفو ولیسفہ ہو چاہیے کہ دور کر دے ان کی برائی دل سے ولیسف اور منہ پھیر دیں سے اللہ تو حبو تم نہیں چاہتے پھر اللہ علکم کے بخشش کر دے اللہ تم کو اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک وہ لوگ یرمون المحسنات جو بدنام کرتے ہیں پاک دامن عورتوں کو یرمون المحسنات الغافلات المومنات ناخبر عورتوں کو مومنوں کو دنیا والا زجر ہے زجر ہے کو یہ لانت ان پہ کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے یوم اس دن تشدد والے ہی ملسنت ہم کریں گے ان پہ ان کی زبانیں وائی دیم اور ان کی ہاتھ اور جلوم اور ان کے پاؤں بھی یا عمل اس پر کہ تھے یہ عمل کرنے والے یوم دین یفیح اللہ الحق کا اس دن پورا بدلہ دے دے گا ان کو اللہ ان کے دین کا الحق کا پورا پورا ویال الحق المبین اور یہ لوگ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ یہ اللہ ہے حق المبین حق کو ظاہر کرنے والا حق المبین یہ لوگ جان لیں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں تفخر تفتخیر و بلاشیائے ان کا فخر کچھ چیزوں پہ تھا جو خصوصی صفات تھی ان کی کہ ان کے سوا کسی عورت کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ جبریل علیہ صلاط و السلام ان کی تصویر لے کے آئے تھے جو تصویر ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام سے فرمایا ہاد ہی زوجتوں کا یہ آپ کی بیوی ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے یا تو بیواؤں سے یا طلاق شدہ عورتوں سے کیے باقیرہ لڑکی صرف ایک ہی تھی عائشہ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ نبی علیہ السلات و السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ کے حبیب کا سر مبارک عائشہ صدیقہ کے سینے کے ساتھ لگا تھا ان کی گود میں سا روح مبارک پرواز ہوئی اور چوتھا نبی علیہ السلام عائشہ کے اجرے میں دفن کیے گئے ہیں اور پانچویں خصوصیت یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ نبی علیہ السلام ایک ہی کمبر اور لحاف میں ہوتے تھے کہ وہی وہ کا نزول ہو جاتا تھا کسی دوسری بیوی بی کے ساتھ اس طرح وہی نہیں نازل ہوتی تھی اور چھٹی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی برات آسمان سے اللہ نے نازل کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول کی بیٹی ہے صدیق کائنات ہے اور پاکیزہ ہیں اور ان کے ساتھ وعدہ ہے مغفرت اور رسق کریم کا مسروق سے روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعلنہ سے نقل کا تی یقول حد دستنی صدیقت و تو رسول اللہ صلی اللہ بن تو صدیق حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ السما۔ مصروق جب روایت عائشہ سے کرتے تھے تو ایسے کہتے تھے یقول کہا کرتے تھے حد دستنی اس صدیق تو بن تو رسول اللہ المبرات من سمائے مجھے یہ حدیث صدیقہ بن الصدیق نے بیان کی جو رسول اللہ کی محبوبہ ہیں اور ان کی پاکی آسمان سے ہوئی ہے تو بڑی شان ہے ان کی بڑی شان ہے اچھا یہ دینہم الحق دین بمانے جزا ہے اچھا جزا نبی علیہ السلاۃ وسلام کی بیوی میں یہ لوگ خوبص ظاہر کرتے تھے تو اللہ نے جواب دے دیا الخبیسات الخبی سینالخبیسونخبیسات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے یا یہ خبی سے مراد اقوال ہے گندی باتیں گندوں مردوں کے لیے گندے مرد گندی باتوں کے لیے ہے یہ گندی باتیں کرتے ہیں نبی کی بیوی میں کبھی بھی خوب سے ظاہر زنا نہیں آ سکتا نبی کی بیوی خوب سے ظاہر سے ہر نبی کی بیوی خوب سے ظاہر سے پاک ہے و طیبات اور پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ باتیں تت طیبینا پاکیزہ لوگوں کے لئے ہیں و تیبنا اور پاکیزہ لوگ لتی بات پاک عورتوں اور پاک باتوں کے لیے ہے الائکم برما یقول یہ <سلام> لوگ بری ہیں اس سے جو یہ منافقین کہتے لم مغفرتم ورسکن کریم ان کے لیے بخشش ہے اور رزق عزت والا یا یو الدینہ منو ایمان والو لا خلو بن تم لوگ داخل نہ ہو پرائے گھروں میں غیر بیوتکم تھی جو نہ ہو تمہارے گھر حتہ تستانی سویاہاں تک کی اجازت لے لو و تو سلیم اللہ علیہ السلام کر دو ان کیا حل پر حتیٰ تستانی سونس بمانے معرفت یا تستازین پھر بخاری میں روایت لائن من شق بابی ومن اطلافی بئی تھی قومن فقط حلم آئے کسی کے دروازے کی سوراخ میں نہ دیکھا کرو کیونکہ جس نے کسی کے دروازے کی سوراخ میں دیکھا تو اس کے لیے حلال ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے وہ تو و سلام استیزان مراد ہے یا تو سلیم سلامت کرو بچاؤ اس کے احل کو اپنے ضرر سے اس کو ضرر نہ پہنچاؤ نظر بد سے بچاؤ ماشاءاللہ اللہ کے کہا کرو ترمیزی میں حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اے بیٹے اعزاد اخلتا اللہ علی کا فسلم یقون ابرا کا تن علی کا ولا کا اے بیٹے جب تم اپنے آہل کے اپنے گھر جاؤ تو سلام کیا کرو یہ سلام برکت ہوگی تم پر اور تیرے گھر والوں پر سلام سے برکت ہوتی ہے گھر میں تو سلیم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کے بارے میں آتا ہے ایک انصاری کے گھر گئے تھے ایک حدیث تھی ان کے پاس اس کو لینے اور سیکھنے کے لیے تو ان کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے حتٰ یخرجا وہ انصاری صحابی نکلے تو فرمایا اس انہوں نے یا ابن ام عم, عم رسول اللہ اے اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے آپ یہاں کس لیے اتنی دیر تک بیٹھے رہے آپ مجھے آواز دے دیتے دروازہ کھٹکھٹا دیتے لو اخبر تنی خبر تو دیتے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہا قدا عمر نہ انت ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا کہ ہم علم کو حاصل کریں جب کسی سے علم حاصل کرنا ہو تو اس کا انتظار کیا کرو اس کے پیچھے دروازے نہ کھٹکھٹایا کرو ہا قدا ان نہ انت ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا کہ ہم علم طلب کرے سے راج المنیر میں خطیب صاحب نے یہ روایت ذکر کی ہے تو یہاں رات کے دو بجے فون کر کے پوچھیں گے جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے یہ کوئی وقت ہے کبھی فون کر کے پوچھا بار بار فون کر کے غیر ضروری مسائل کا پوچھنا آپ لوگ تو فارغ ہوتے ہو اللہ کے بندوں آپ کو پتہ نہیں کہ علماء کے اوقات کتنے مصروف ہوتے ہیں وط وسلیم علیہ نبی علیہ السلام جب جایا کرتے تھے کہیں تو تین سلام کیا کرتے تھے ایک سلام استیزان کا دوسرا سلام ملنے کا اور تیسرا سلام رخصتی کا ظالکم خیر القم لالکم تزک اسی طرح ہو جاؤ تم یہ بہتر ہے تمہارے لیے خامہ خواہ کے تم نصیحت حاصل کر لو فَإن لم تجدو فیحا ہدن اگر نہ پاؤ تم اس گھر میں کسی ایک مرد کو مرد نہ ہو صرف عورتیں ہوں تو فلاطت حلوہ مت جاؤ یہاں حتا یو زن یہاں تک کہ اجازت کر دی جائے تم کو وہ انقیل الکم اور جی اگر کہا جائے تم کو واپس ہو جاؤ تو فرجیو واپس ہو جایا کرو ہوا ازکالکم یہ بہت پاکی کا سبب ہے تمہارے لیے ولہ ازکالکم یہ تمہیں پاک کرنے والی ہے بدنامی سے اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ انتت حلو بوتن کے داخل ہو جاؤ تم ایسے گھروں میں غیر مسکونتن جو نہ ہو رہنے کے لئے سسک لئی سسک نہ طائف طائف فتم مخصوص بیزاوی نے مانا کی وہ کسی خاص لوگوں کے رہنے کی جگہ نہ ہو ہوٹل ہے سرائے ہے تو وہاں خیر ہے جا سکتے ہو بغیر اجازت کے فی ہاں متا سامان و ضرورت ہو ضرورت تمہاری واللہ و اللہ عالم ماتبدون اور اللہ جانتا ہے وہ جو تم ظاہر کرتے ہو و ماتب اور وہ جو تم چھپاتے ہو کل علم و مینا یا ہم یہ دوسرا ہو کم ادب کہہ دیجئے مومن مردوں کو کہ نیچے رکھے اپنی نظروں کو البسر برید و یہ نظر تو زنا کی برید ہے نظر تو زینا کی برید ہے اسی لیے نظر سے کی حفاظت کا حکم آیا کہہ دیجئے مومن مردوں کو نیچے رکھے اپنی نظروں کو اور حفاظت کرے اپنی شرم گاؤں کی شرم گاؤں کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے حضرت عبرعیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہو سے روایت ہے ابوداؤد شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے لا تبھی ان نظر نظرہ نظر کے بعد نظر نہ کیا کرو ایک نظر غیر اختیاری اس کے بعد اختیاری نظر نہ کیا کرو پرائی عورتوں کو فین ن لقل اولا ولس تقل تمہارا اختیار ہے پہلی نظر میں تم غیر اختیاری و خیر ہے لیکن دوسرے کی اجازت نہیں ہے اختیاری نظر کی ابھی سعید دن الخدری کی روایت ہے مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا ينظر رجل الى عورت الرجل مر ات الى, المرعت الى المرعت مرد مرد کی عورت کی طرف نہ دیکھے اور عورت عورت کی شرم گاہ کی طرف نہ دیکھے ولاب رجول رجل فسو واحد اور مرد مرد کے ساتھ ایک کی بستر میں نہ سوئے ایک کی بسترے میں نہ سوئے تو نظر کی حفاظت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ روم پہ حملہ کر رہے تھے رومیوں نے مشورہ کیا کہ ان کی نظروں کو کو بے جائے استعمال کر کے ان کے ایمان کو زائل کیا جائے گا تو اس کے بعد جھگڑا ممکن ہوگا ورنہ ان کے ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ ہی نہیں تو قلعے کے دیواروں پر حسین اور جمیل عورتوں کو کھڑا کیا اور وہ ان کو اشارے کرنے لگی تو یہ مشورہ جب انہوں نے کیا جاسوس نے پہنچایا تو حضرت مغیرہ نے اعلان کیا اپنے لشکر و مجاہدین کو جمع کر کے عصمی ہو میری بات سنو اور اس کو اس کی اطاعت کرو سنو اللہ نے فرمایا اپنے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کللم فضو فروجا بس چلے جاؤ وہ تو قرآن پر عاملین تھے اور سمجھنے والے تھے اس کے چلے گئے ملک کو فتح کر دیا لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنے منزلہ آبادی تھی اس شہر کی اور اس علاقے کی اس کا پتہ نہیں چلا ان کو تو واپس آ کے مجاہدین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے فتح تو کر دیا لیکن پتہ نہیں چلا کہ اس گاؤں کی آبادی کتنی منزلہ تھی اس نے کہا کہ عامر صاحب کی بات آپ نے نہیں سنی کہ قل المومنی یا غلدومن اب بس ہم نے تو اوپر پھر نہیں دیکھا اسی طرح مستدرک کے حاکم میں حزیفت بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نظرت الصاہ من سہام ابلیس مسمومت الفمن من خوف اللہ اتابہ جل وعز ایمان یجید اطا بہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر تو ایک تیر ہے عبلیس کے تیروں میں سے نشاندار جس نے بدنظری کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اثابہو جل وعز ایمانا اللہ اسے ایمان دے دے گا یجید حلاوتہو یہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا فی قلبی اپنے دل میں اور دوسری روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایتا اللہ قال ایاکم والتعرع اپنے آپ کو بچاؤ ننگا ہونے سے فلم ملم یوفارکم اللہ عندل گاہ تھے تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے مگر تمہاری قضائے حاجت کے وقت وہین ایف در رج ال ہی جب انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے تو فستا ہیو ہم واکریم ہم ترمیزی کی روایت ہے تم ان فرشتوں سے حیا کرو ان کی عزت کا خیال رکھو ان کے سامنے ننگے نہ ہوا کرو رب العلیٰ فرمات کل ماوقہ فل من حفظ الفرجی فو عنی زینا الحرام اللہ فحادیا قرآن میں جہاں بھی فروج کی حفاظت کا بیان ہے تو وہاں زینا اور حرام کی حرمت ذکر ہے سوائے اس جگہ کے فلم اراد استطار حت تعالی قلب اور علیہ یہاں استطار مراد ہے پردہ کہ تمہارے بدن پہ کسی کی نظر نہ لگے اور پھر منظنوبی کم نہیں کا من ابسارکم من تبعیضیہ کہا ہر جگہ نظر جھکائی نہیں جاتی بعض جگہ پہ نظر اٹھائی جاتی ہے بعض نظریں جو بے حیائی کی طرف بلاتی ہے اس کو جھکانا چاہیے ان کو جھکانا چاہیے اور جیسے کہ مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنا منع ہے اسی لیے عورتوں کے لیے مردوں کی طرف بھی دیکھنا منع ہے پرائے مرد عبد ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلاط کے ساتھ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں بیٹھی تھی ام المومن ہے تو نبی علیہ السلاط وسلام نے ان کو کہا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ ان سے ام سلمہ اور میمونہ کو کہا کہ اس عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو پردہ کر لو اس سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اندہ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وانی انتما الستما تو بسرانی ہی ابو داود کی روایت ہے سراج المنیر نے بھی ذکر کیے تم اندھی ہو کیا تم اس کو نہیں دیکھ سکتی تو جس طرح اس کے لیے تمہارا دیکھنا منع تھا وہ تو ممکن نہیں کیونکہ یہ اندھا ہے اسی طرح تمہارے لیے اس کو دیکھنا منع ہے الل المومنینا یا گلدومین اب کہہ دیجئے مومن مردوں کو کہ نیچے کر دیں بعض نظریں ان کی و فضو فروج ہم حفاظت کرے اپنی شرم گاہوں کی ظالی کا اسکال ہم یہ بہت پاکی کسب ان کے دل کے لیے ذن اللہ خبی رمبیمائے سنؤون بے شک اللہ خبردار ہے اس کا جو یہ کرتے ہیں وقل المومومومومومومومومومومناتی اغز نمن اب ساری ہننا اور کہہ دیجیے مومن عورتوں کو نیچے کر دیں اپنی نظریں بعض نظریں اور حفاظت کرے اپنی شرم گاہوں کی ولابدین زینت ہن اور نہ ظاہر کریں اپنے ڈھول سنگار کو یہ تیسرا حکم پر دے کا اللہ ما زہر امنہ مگر وہ زینت ان مواز یو زینتی ہننا اور یہ فضو فروج ہن حفظ الفروج یا انلکشف وانی دونوں مراد ہیں فروج کی حفاظت ان کو ظاہر نہیں کرنا ننگا نہیں کرنا اور حفاظت زنا سے بچانا ہے زینت سے مراد مواز یو زینتی ہننا اور نہ دکھائے نہ ظاہر کرے اپنی زینت کی جگہ مگر وہ جو ظاہر ہوں سے ظاہر عبداللہ ابن مسعود کے قول کے مطابق ظاہری جامع مراد ہے ابن کثیر بھی لکھتے ابن جوزی بھی لکھتے مالایم کن اخفا ہو جس کا چھپانا ممکن نہیں ہے جیسے برقع اور پردے کی چادر وہ اس کی برقے کے اوپر دوسرا برقعہ اور دوسرے کے اوپر دوسرا تیسرا برقعہ آخر میں بھی تو برقع نظر آئے گا تو اس کا اقفا ممکن نہیں ہے ابن عباس نے فرمایا ظرف کا ذکر ہے مراد مظروف ہے زین تو والسوار ولس یہ چھپائے ہاں بعض روایت میں القف و آتا ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ صحابیات کے کی عمل کے خلاف ہے ان نظر الا وجیر لاجوز العلی شاہوتن و لال غیر ہا ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے نہ شہوتن نہ شاوت کے علاوہ کسی اور وجہ سے وہ سوا ان فیضالی کلوجہ ولکفان من بدنی اور برابر ہیں اس پردے کے حکم میں داخل ہیں چہرہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اماں انکشاف فی صلا جائز ہاں چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کا انکشاف نماز میں جائز ہے عورتوں کے لیے شیخ الاسلام ابن قیم بھی لکھتے عورت احرام کی حالت میں لا تنتقب ولا تل بسل کیونکہ صحابیات کا عمل عام حالات میں تھا یہ کہ وہ منہ چھپاتی تھی اور دستانے پینا کرتی تھی ہاتھ چھپانے کے لیے زہری نے بھی لکھا ہے ہندہ کے لیے اس کی آستینوں میں تنیا تھی اور وہ تنیا وہ انگلیوں کے درمیان سے نکال لیتی تھی کہ یہ آستین اوپر نہ اٹھ جائے بخاری کی روایت ہے فت الباری نے بھی لکھا ہے جاہلیت کی عورتیں اپنی چادر پیچھے لٹکاتی ہوئی تھی ہوتی تھی سامنے سب ظاہر ہوتا تھا جیسے آج کل ہمارے یہ برقعے جب سر پہ پہن لیتے ہیں تو سامنے سے ننگی ہوتی ہے عورت ظاہر سب کچھ اور پیچھے وہ برقع اپنے پیچھے کھینچ رہی ہوتی ہے اصل میں ایک سطر ہے ایک پردہ ہے سطر عورت کا اپنے پرائے سب سے ہے سرائے خاون کے تو المرت کلوہا عورت الا اللہ و وکا و وقمہ عورت کا سارا بدن عورت ہے اس کو چھپایا جائے گا اپنے پرایوں سے سب سے بیوی اور شوہر کے رشتے کے علاوہ بیٹی باپ سے چھپائے گی سارا بدن سوائے منہ کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے بہن بھائی سے چھپائے گی ماں اپنے بیٹے سے چھپائے گی اللہ وجہا و کفیہ اور پردہ ہے ان کا بھی چھپانا چہرے کا اور ہاتھوں کا اور پاؤں کا بھی چھپانا کیونکہ اگر یہ پردے میں نہ چھپائے جائے تو پھر اپنے اور پرائے کا کیا فرق ہوا کیونکہ باقی بدن تو اپنوں سے بھی چھپایا جاتا ہے عورتوں کا جب پرائے غیر مر محرم جن کے ساتھ نکاح ہوتا ہے ان سے بھی منہ نہ چھپائے اپنے باپ کے سامنے بھی منہ نہ چھپائے تو باپ اور پرائے مرد کا کیا فرق ہوا تو الائی الدین عظینت انا نہ ظاہر کریں اپنے ڈول سنگار کو اللہ ماں زہرمنہ مگر وہ جو ظاہر ہو اس سے جس کا آپ چھپانا ممکن نہ ہو والے یا بھی خمور ہننا چاہیے کہ اپنے آپ سے لپیٹ لے بڑی بڑی چادریں ان کی آلہ جیو بھی انہ سائڈوں سے جووب جیب اپنے سینے پہ اس طرح لپیٹ لے ولائی بد دین ازین تننا جیب عالت صدر ہوتی ہے اور نہ ظاہر کرے اپنے ڈول سنگار کو مگر اپنے خاونوں کے سامنے او آبائی ان یا اپنے باپ کے سامنے باپوں کے سامنے او آبائی برولولتی ہننا یا اپنے سسر کے سامنے او ابنائی ہننا یا اپنے بیٹوں کے سامنے او برولتی اننا یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے سامنے پشتوں میں اسے پرکٹے کہتے ہیں اوخوان ہننا یا اپنے بھائیوں کے سامنے او بنی خوان یا اپنے بھتیجوں کے سامنے او بنیا خواتی ہننا یا اپنے بھانجوں کے سامنے بہن کا بیٹا او نسائی یا اپنی عورتوں کے سامنے نسائی ہننا اپنی عورتیں یعنی کافرہ سے پردہ کیا جائے گا جو عورت مردوں سے پردہ نہیں کرتی اس عورت سے پردہ کرنا ہے فاطمہ جنا جب شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے گئی تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ آپ اندر نہ آئیے ہمارے لیے پردے کا انتظام نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو عورت ہوں مجھ سے کیا پردہ کرنا تو عثمانی صاحب کی بیوہ نے فرمایا ہمیں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو عورت مردوں سے پردہ نہیں کرتی ان سے پردہ عورتیں کرے گی ان سے عورتیں پردہ کریں گی تو نسائی ہنّا پردہ ناک پردہ دار حیا ناک مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے او ما ملکت ہونا یا وہ کافرا کے مالک ہو تو ان کے ہاتھ اس لونڈی کے ملکت تیمان مراد اس سے باندھیاں ہیں سعید ابن المسی فرماتے اللہ تغرنا کا سورت نور فن حافل امافور غیر تمہیں دھوکہ نہ دے دے سور نور مامالقت مان و کم یہ لونڈیوں کے بارے میں ہے غلاموں کے بارے میں نہیں ہے ابت تابین غیر العربا تھی یا وہ نوکر تابین جو نہ ہوں شہوت والے بہت ضعیف بوڑھے ہیں عمر رجال الغف غیر البربا غیر الربہ مر رجال الغف اللہ تشتہل مر اولا رجول یہ <تصفح> وہ غافل مرد ہیں جو چھوٹے ہوں یا بہت بوڑھے ہوں ضعیف جو عورتوں میں کوئی اشتہار نہ رکھتے اور نہ مرد اس پہ کوئی غیرت کرے اب تفلینہ یا وہ بچے لم یا ضرور اورات نسائے جو نہیں سمجھتے چھپی ہوئی جگہوں پر عورتوں کے اب یہ بچے کہاں ملیں گے تمہیں ٹی وی کے بعد اور موبائل کے بعد ولا ادرب نبی ارج الحا یہ چوتھا ہو ادب ہے اور نہ مارے اپنے پاؤں کے ساتھ زمین کو لیولا ما اس لیے کہ ظاہر کر دے ماں وہ یقین امن زینتی انہ جو چھپی ہو ان کے ڈول سنگار سے وطوب وی جمینہ یو حلم نا اور پھر جاؤ اللہ کی طرف او مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو لعلکم کم تفریح ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ وہ انکل عیاما من کم وصالحین من اباد کم و اور نکاح کر لو نکاح کر لو ایاما منکم بغیر غیر شادی شدہ کے لیے تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کر لو انک العیاما من کم ام کہتے ہیں کل و زکر اللہ معہو وک السا اللہ زکر معحا ہر وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو اور ہر وہ لڑکی جس کا شوہر نہ ہو اسے ایم کہتے ہیں ان کی شادیاں کرا دو ولوجوب ان دا مطالب ایام اللہ فلا وجوب جب یہ غیر شادی شدہ شادی کا مطالبہ کر لے تو اس کی شادی کرانا انکحو امر للوجوب ہے اور اگر یہ مطالبہ نہ کرے تو پھر واجب نہیں ہے صحیح جگہ دیکھ کے شادیہ کراؤ اگر مطالبہ کر لیا تو ان کی شادی کرنا واجب ہے ان نکاح واجب عند دا غلب نکاح واجب ہے شہوت کے غلبے کے وقت اذا خاف الوقوف الحرام جب وقوف الحرام میں حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو وہ پھر اور نہایا میں ہے قاضی مظہری نے لکھا ہے اپنی تفسیر مظہری میں انکان لہو خوف وہ کوئی زناب حیث لائے تک لائے تمکن ہو منت ہر رضیان ہو فرزن اگر زنا میں واقع ہونے کا خطرہ ہو اور اسے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر نکاح کرنا فرض ہے وکیل سننا تم کسی نے کہا نکاح کرنا سنت موقع ہے کسی نے کہا مستحب ہے لیکن اداقان قادر الوطی ولا ولاقاف الجور و فهو حرام ان و مکرہ نکاح اس وقت مستحب ہے جب انسان وتی پہ قادر ہو ایک انسان وتی نہیں کر سکتا عورت کے ساتھ تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے جو نا مرد ہیں ان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے جو انفاق کا کی طاقت نہیں رکھتا اور جو ظلم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ظلم بیوی پہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے حرام او مکروہ یا مکروہ ہے یہ نکاح کرنا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو نکاح کا حکم وجوب کا عند غلط شاہ ہوا اور جب زنا سے بچنا ممکن نہ ہو تو اس حالت میں نکاح فرض ہے عام حالات میں سنت موقع ہے کسی نے کہا مستحب ہے لیکن اگر قادر عالوتی نہ ہو انفاق پہ قادر نہ ہو اور ظلم کا خطرہ ہو تو فہو حرام ان و مکرون پھر نکاح حرام ہے اور مکرو ہے جو وتی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے وان کے حلیام ان کو نکاح کر دیجئے ایا ایاماں بغیر شادی شدہوں کا من تم میں سے وصالحینہ من عبادکم اور ان نیکوں کو نکاح کر دیجئے ان نیک و کاروں کو نکاح کرا دیجئے من عبادکم کم جو تمہارے غلاموں میں سے وئی اور تمہاری لونڈیوں میں سے ہیں اگر ہوں یہ فقیر تو مالدار کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے اور اللہ ہے واسع علیم فراق علم والا ولی استعف اللہدین اللہ جید نکاحََََََََََََََ اور چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں نکاح سے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کی یا اپنے آپ کو بچائیں زنا سے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کی کیسے بچائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو تو نکاح کر دے اگر نکاح نہیں کر سکتا تو یہ روزے رکھے روزوں سے بھی انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بچائے زنا سے اور یا نکاح سے جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کی حتیٰ کہ مالدار کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے والذین لدین اب کی اور وہ لوگ جو ڈھونڈتے ہیں فقرہ یون اللہ من فضلی مانا نکاح کے سبب اللہ فقر دور کر دے گا نکاح سبب ہے فقر کی دوری کے لیے اب چھٹا ہو کم کتابت کا عقد کی تابت ولدین ابتغون اور وہ غلام اور لونڈیا جو ڈھونڈتے ہیں عقد کی تابت مماؤس سے ملکت ہے کم کے مالک ہو تمہارے ہاتھ ان کے فقاتی بومتون سے عقد کی تابت کر لو ان عالم تم خیر اگر تم جانتے ہو ان میں کوئی خیر کو اگر ان میں کوئی خیر تم کو معلوم ہو تو کر دو ان سے آقدے کی تابت واہ تم ماللہ مال ہلدی آتا کمر دے دو ان اللہ کے مال سے اس مال سے آتا کم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے مال اللہ مراد زکات ہے کیونکہ مقاتب رقبتاً عبد ہے اور یدن حر ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے غلام پہ زکات اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ غلام کا مال تو مالک کا مال ہے تو مال اللہ زکوٰۃ الذي وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ولا تکری ہو فتحت کمال یہ ساتواں ہو کم اور مت مجبور کرو تم اپنی عورتوں کو اپنی لڑکیوں کو جوان لڑکیوں فتحت اللبیگا بے حیائی پر تم لا کے ٹی وی گھر میں اس کے سامنے رکھ دیتے ہو تو یہ بے حیائی نہیں ہے اسے بے پردہ لے جاتے ہو کالج اور یونیورسٹی اور دفتر میں جانے کی اجازت دے تو یہ بے حیائی نہیں ہے ان ارد نہ یہ قید ہے تکرہو سے خصوصاً اگر وہ ارادہ کرتی ہوں تحسنن پاک دامنی کا اور قید اتفاقی ہے اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرے یا نہ کرے لیکن تم ان پہ اکراہ نہیں کرو گے چاہے تو تم زور کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرے تو یہ اکراہ بنتا ہے تو ان بمانے از ہے زاد المسیر نے لکھا یا اکراہ ذنا میں عورت کے لیے عذر ہے مرد کے لیے عذر نہیں ہے آیت کا دوسرا معنی فتحتِ کم سے مراد بیٹی بہن ہے الل بے مراد آدمِ نکاح ہے تحسنن سنن بمان نکاح ہے یہ بیٹی بہن نکاح کا ارادہ کرتی ہے اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے تو تم ان پر بے حیائی کا اقرار نہ کرو کہ ان کا نکاح نہیں کراتے تو یہ اقرا الل بیگا ہوا یہ تب تار ادل دنیا اس لیے کہ تم ڈھونڈتے ہو سامان زندگی کا دنیا کی اور جس اسی نے زور زبردستی کرا کیا ان عورتوں پر لڑکیوں پر فعن اللہ باد کراہ نا غفور رحیم بصیقین اللہ ان کے کرا کے بعد بخشنی والا مہربان ہے ولقدن ضلع کمایات مبیناتی ترغیب القرآن یقیناً نازل کیے ہم نے تمہاری طرف آئے تے واضح واضح و مثلاً من الدین خلو من قبل قمر مثالیں ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے و مع عزت المطقین اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے اللہ نور السماوات ولاد اللہ اللہ نور السماواتی ولاد یہاں نور جو جب لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تو معاشرے میں فاشا پھیلے گا تو توحید کی وضاحت کے لیے مثال اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا نور بمانے مدبر حضرت مجاہد مانا کرتے ہیں یا نور بمانے منور بلی ایجاد یا ہادی اللہ مدبر ہے منور ہے بلی ایجاد یا ہادی ہے اسمانوں اور زمینوں میں مسل نوری ہی اے وصف دلائل توحیدی فی قلب المومن مثال اللہ کے نور کی یعنی اللہ کی توحید کے دلائل کی مثال مومن کے دل میں یا صفت و توحیدی فی قلب المومن مومن کے دل میں اللہ کی توحید کی مثال کیسے ہے کمشکات جیسے ایک دریچہ ہو فی مصباح اس میں ایک چراغ ہو المصباح و فی زجا یہ چراغ شیشے میں ہوا از جتوں کا نہا کو کب دریون یہ شیشہ اس طرح پاک ہو جیسے کہ ستارہ چمکتا ہوا یو قدو اس پہ آگ جلائی جائے من شجرت مبارکتن اے منزیت شجرت مبارکتن اس تیل سے جو برکتی درخت سے ہے نکلتا یعنی زیتونتن زیتون کا لا شرقیت ان نہیں ہے یہ درخت دھوپ سے مشرقی طرف میں ولاغربیتن اور مغربی طرف میں بلکہ وسطی ہے یہ کادو زیت یوزی ولولم تمسسونار قریب ہے اس کا تیل کے یہ چمکتا ہے اگرچہ نہ پہنچی ہو اس کو آگ اور جب آگ لگا دو تو نور ان نور پھر تو نور ہے نور کے اوپر روشنی ہے روشنی کے اوپر مثال مومن کے دل میں توحید کے عقیدے کی کمشکاتن یہ تشبیح المعقول بالمحسوس ہے اشارہ ان الا ان ہاد ان نور لبھی منتشرین بل مشتم یون لیزداد یہ نور منتشر نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے جو روشنی ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے روشنی پہلے تو اس میں کمی آتی ہے تو یہ جمع ہے کہاں جمع ہے ایک دریچے میں مشکات سے مراد مومن کا سینہ فیحا مصباح اس میں مصباح ہے مصباح سے مراد عقیدہ اور علم ہے چراغ علم و عقیدے والا المصباح فی زا جتین یہ مصباہ یہ چراغ شیشے میں ہے شیشے سے مراد مومن کا دل ہے ازاج تو کان نہ کبرین یہ شیشہ اتنا چمکدار ہے گویا کہ یہ ستارہ ہے چمکنے والا یعنی شر کو بے سے پاک ہے چمک ہے اس میں قرآن و سنت کی یو قدم ان شجرتم مبارکتن یہ تیل وہی کا لا لاشرقیتم ولاغربی یتی جب ایک درخت دھوپ سے مشرقی طرف سے ہو سورج سے تو جب سورج طلوع ہو ہوتا ہے تو اس پہ روشنی نہیں لگتی کیونکہ اس پہ سایہ ہوتا ہے اور جب مغرب کی طرف ہو تو غروب ہوتے ہوئے اس پہ سایہ آ جاتا ہے تو دھوپ نہیں لگتی جس درخت پہ پوری پورے ٹائم دھوپ نہ لگے اس کا پھل اچھا نہیں ہوتا تو یہ تو نہ لاشرکیتن ہے نہ لاغربیتن کیا مانا یعنی ہر وقت ہر وقت قرآن و سنت کا یہ تابع دار ہے کبھی بھی اس سے سائے میں نہیں جاتا قرآن و سنت کے شمس سے یہ عقیدہ عمل مومن کا یقادزے تو یو یہ اب خود ہی چمکدار ہے اگر چی عمل بھی نہ ہوا بغیر عمل کے مومن کا یہ عقیدہ چمکدار ہے تو اگر عمل ہو جائے اس صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل بھی ہو جائے تو نورن اعلیٰ نور ہے ربط اس کے کمان اللہ نور ف قانون اللہ نور ہے تو اللہ کا قانون بھی نور ہے ابن عباس نے ترجمہ کیا اللہ حادیو اہل سماواتی والارضی فہم بھی نوری ہی الحق یاتدونہ و بھی وبی ہدایتی ہی منخیرتی اللہ راہ دکھانے والا ہے آسمان والوں اور زمین والوں کو تو یہ لوگ اللہ کے نور پہ ہوتے ہیں حق کی طرف راہ پاتے ہیں اللہ کی ہدایت کی طرف گمراہی کے حیرت ضلع گمراہی کی حیرانگی سے نجات حاصل کرتے ہیں زحاق مانا کرتے اللہ منور السماوات ولارد مجاہد کہتے ہیں مدبر الامور فِ سماواتی ولارد شیشے کی تین صفات ہوتی ہے ایک رقت ہے بل دوسری غلزت ہے اور تیسرا تصفیہ ہے رقت غلزت اور تصفیات ولا شک کا ان تل کا صفاتی یو جد فی یہ تینوں صفات مومن کے دل میں بھی ہے امر رقت فرحما اوبن رقت یہ ہے شیشہ بہت کمزور ہوتا ہے جلدی ٹوٹتا ہے تو یہ رحماؤ بے نحم ہے امل غلزہ اس میں سختی بھی ہے شیشے میں فاشد دلکفار امت تصفیہ تو فن تاہدو رحم لوم دینی یا ان کے دل پاک ہیں دینی علوم کے لیے المصباح زجا یتین یہ روشنی شیشے میں ہے جیسے بلف آج لوگ شیشے میں روشنیاں بناتے ہیں بلف وغیرہ یہ ایجادات اب کرتے ہیں قرآن نے پہلے سے کر کے دیا تو نہ دھوپ میں ہے مکمل اور نسائے میں ہے مکمل لا شرقیتی ولا غربیہ کا یہ معنی ہے نہ مکمل دھوپ نہ دنیا کے مشرقی حصے میں بھی نہیں ہے مغربی حصے میں بھی, بھی نہیں ہے بلکہ وسط دنیا میں ہے یہ زیتون اچھا زیتون مکہ اور مدینہ محل وحی وہاں ہے ایک توجی ابن قیم نے کی ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں مشکات مومن کا سینہ مصباح نور توحید زجاجہ مومن کا دل قل ب المومن کل زجاجت ہی صدر شیشے میں رقت ہے صفائی ہے سلابت ہے یہ ساری صفات مومن کے دل میں ہیں مومن کا دل بھی صاف ہے رقت والا ہے سلابت والا ہے شجرت اتم قرآن و سنت یہ مشرقی مغربی نہیں بلکہ حجازی مسئلہ ہے نور عالانور نور تسنیہ لت تقرار اور للکثرت ہے شاہ الدین نے اس آیت النور میں ستاون امثال ذکر کی ہے اور مستقل تفسیر آیت نور کی لکھی ہے دوسرے مفسرین نے بھی بہت کمالات آلات کیے لیکن بس تقریبا آیت ہم نے حل کر دی یاہد اللہ ہولی نوری ہی توفیق دیتا ہے اللہ اپنی اس روشنی کی طرف جسے چاہے اور بیان فرماتا ہے اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے فی بوتن یہ نور ان گھروں میں ہے عظیم اللہ یا میں یا فی فیبویتن میں شاہ کے ساتھ متعلق ہے خبر مقدم ہے جسے اللہ توفیق دے اپنی نور کی طرف جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے تو وہ کہاں ہوں گے ان گھروں میں ہوں گے عظیم اللہ ان ترفا کے حکم کیا اللہ نے فیبویتن متعلق ہے مشکات فیحا مصباح کے ساتھ یا دوسری توجی یہ کہ یو الرجال فی بیوت بعد میں آ رہی ہے اس کی مبتدا مؤخر پاکی بیان کرتے اللہ کی ان گھروں میں جس کا کہ ازین اللہ حکم کی اللہ نے انترفا کہ یہ بنائی یہ گھر بنائے جائیں یا ان کی تعظیم کی جائے ویوس کرا اور یاد کیا جاتا ہے فی ہا اسم ہو اس ان گھروں میں اللہ کی کتاب کو یاد کیا جاتا ہے تفصیر مدارک میں اور ابن کثیر میں ابن عباس کا کول ہے یوتلا فی ہی کتاب پھر فرمایا ترفول فیحا بھی تلاوت القرآن ویوس کرفیا اسمو اللہ اللہ اللہ کرمانی کا کول ہے اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں یہاں سے اور اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہے لا الہ اللہ اللہ توحید کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے ان گھروں میں وہاں یہ روشنیاں ہوتی ہیں باقی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں بالغدو بھی ولا سال صبح اور شام رجال یہ مرد ہیں یہ مبتدا مؤخر ہے لا الہیم تجارت ان کے غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ بیا لین اللہ کے ذکر سے ان قرآن والے تجارت بھی کریں گے لیکن تجارت کو ثانوی درجہ دیں گے اصل تو عبادت ہے مقصد تجارت تو ضرورت ہے نئی غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ لین دین اللہ کے ذکر سے اور نماز کی پابندی سے اور زکات کے دینے سے یا خافونا یہ ڈرتے ہیں من اس دن سے تتکلب فیل قلوب ابسار اے من بل شدت الحاؤ پریشان ہوں گے اس میں دل اور آنکھیں لیا جی ہم اللہ ہوا ثنا عامل اس لیے کہ بدلا دے دے ان کو اللہ بہتر اس کا جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ عزیدہ ممن فضلی ہی اور زیادہ کر دے اللہ ان کے لیے اپنے فضل سے اللہ ظکمیہ شاعب غیر حساب اور اللہ رضب دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب و الدینہ کفرو آ معلوم کا سراب امبقی آطل اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال جیسے کہ سراب و سراب انسان سفر کرے گرمی کے موسم میں سڑک پہ یا صحرا میں تو دور پانی پانی نظر آتا ہے دھواں سا لیکن جب نزدیک جائے تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے وہاں کوئی پانی وانی نہیں ہوتا تو اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے اعمال کی جیسے کہ سراب دھوکہ ہے کچھ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں عقائد باطلہ کی مثال بقیت ان ہموار میدان میں یا سبحز ان گمان کرتا ہے اس پر پیاسا پانی کا پیاسا اس پہ گمان کرتا ہے پانی کا لیکن یہ پانی نہیں ہوتا حتہ اذا جا ہوتی کہ یہاں پہنچ جاتا ہے علم یجید حشیان تو نہیں پاتا یہاں کسی چیز کو وجد اللہ آئندہ اور پا لیتے اللہ کو اپنے پاس عند عملی ہی ہے وج واد اللہ آئندہ پا لیتا اللہ کا وعدہ اس کے پاس یعنی موت اس پہ آ پہلے سے پیازا تھا سراب کے پیچھے دوڑا گرمی میں تو اور بھی قریب الموت ہو گیا پیاس کی وجہ سے تو وجد اللہ عند ہو وجد واد اللہ عند ہو پا لیتا اللہ کا وعدہ اپنے پاس فوفا ہو حساب ہو تو پورا دے دے گا اللہ اس کو اس کا حساب پورا کر دیتا ہے اس کا حساب, واللہ حساب اللہ و سرو حساب اللہ جل حساب والا اوقلماتن فی باہر الجین یہ دوسری مثال اول تنوی ہے یہ عمل باطلاء کی مثال بھی ہے یا مشرق کا کی مثال بھی ہے اور مثال مشرق کے عقیدے کی جیسے اندھیرے ہیں فی بحر لجین بہت گہرے دریا میں سمندر میں بحر لجی قلب کافر ہے ابن جوزی فرماتے ہیں یگشاہ موجن چھپایا ہو اس کو موج نے موج شرک کو جہل کی منفوقی موجن اس کے اوپر دوسری موج ہو مشرق پیروں اور بےدتی ملاؤں کی تقریریں مینفوقی صحاب اس کے اوپر ہو بادل صحاب ختم قلب اس کے دل پہ مہر بھی لگی ہوئی ہو ظلماتم تم فوق فوقہ بعض اندھیرے ہیں بعض اس کے اوپر بازو کے یعنی مشرق کی جہالت اس کے اوپر موج مشرق پیروں اور بےدتی ملاؤں کی تقریریں اس کے اوپر بادل مشرک کا عمل بھی خراب اور اس کے دل پہ بھی مہر لگی ہوئی ہے تو ظلمات ان بازوا فوق بعد ابنجوزی زاد المسیر میں عجیب کلام کرتے ہیں فرماتے ہیں اے ظلمات تم بازو فوق اے کلام ہوں ظلمت ان وا مل ہوں ظلمت ان و مت خلو ہوں ظلمت ان و مخرج ہوں ظلمت و میں ظلمت و قیام ظلمت و دنیا ظلمت ان ظلمت و ظلمت اس کی باتیں اندھیرے اس کے اعمال اندھیرے اس کا مدخل اندھیرا اس کا مخرج اندھیرا اس کی اس... اس کا آنا جانا اندھیرے میں اس کا قیام اندھیرے میں اس کی دنیا بھی اندھیری اس کی آخرت بھی اندھیری اس کی قبر بھی اندھیری اس کے عقیدے بھی اندھیرے والے ظلمات فو بعد فو کا عقیدہ عمل قول سب کا سب اندھیرا <تصح> تفصیر کبیر میں لکھتے ہیں اندھیرے بہت ہے ایک یدری یہ نہیں سمجھتا دوسرا لا یدری لایدری لا یدری ایک تو یہ جاہل ہے دوسرا لایدری لا ال لا یہ اس پہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ جاہل ہے تیسرا یعتقیدو آتقید انہو یدری یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تو بہت سمجھدار ہے ایک جاہل مرکب ہے دوسرا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے سمجھدار کہتا ہے تو ظلمات البا فوق باغ اذا خراج ادعو جب یہ نکال لے اپنے ہاتھ ایک انگریز اس آیت کے پڑھنے سے مسلمان ہوا نبی نے ساری زندگی سمندر کا سفر نہیں کیا پھر بھی سمندر کے احوال سے باخبر معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اللہ نے خبر دی ہے جب نکال لی اپنے ہاتھ کو تو قریب نہیں ہوتا کہ دیکھ لے اپنے ہاتھ کو امن جال اللہ نوراً اور وہ کوئی جس کے لیے ٹھہرا دے اللہ نور جس کے لیے لم یا اللہ کہ نہ ٹھہرائے اللہ اس کے لیے نور تو نہیں ہوگا اس کے لیے نور علم تران اللہ دلائل اقلیٰ بطور زجر آئے تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ اس اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے وہ تیر اور پرندے بھی صافات پروں کو پھیلانے والے قد کل قد علم یہ سب کے سب یقیناً جانتے ہیں قد عالمہ ضمیر اللہ کی طرف راجے یا مخلوق کی طرف ان سب کو اللہ جانتا ہے ان کی دعاؤں اور مانگنے کو اللہ جانتا ہے یا قد عالمہ ہر ایک پرندہ جانتا ہے صلا ہو اپنے مانگنے کے طریقے کو اللہ سے کیسے مانگے وہ تصبیہ اور اللہ کی یاد کو اور اللہ جاننے والا ہے اس کا جو کہ یہ کرتے ہیں اور خاص اللہ کے اختیار میں ہیں آسمان اور زمین اور اللہ کی طرف واپسی تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً اللہ لے جاتا ہے بادلوں کو سما یو نہ پھر ایک دوسرے کے اندر کر دیتا ہے اس کو اپنے ماں بہن میں یو الفلاف جوختول یوبل کی نئی استل لفافی تم لفافہ زکوئی چڑیر شین پکی جخرائے قرن شکر سمیا جالحو رکامن کامن پھر ٹھہرا دیتا ہے اس کو بھاری فطر ارلوت یخرج من خلالی ہی تو دیکھے گا تو قطرے کو ودق بارش کا قطرہ کہ نکلتا ہے اس کے درمیان سے اس بادل کے درمیان سے برستا ہے و یون ذل منسمائے من, مِن جبالن اور برساتے ہیں ہم اوپر سے من جبال ان پہاڑوں کی طرح بادلوں سے ایمن صحابن کل جبال یہ تشبی بلیغ ہے فیحام من دن اس میں ہوتا ہے برف سے برد ٹھنڈا فیوسیب بھی می شاہ تو پہنچا دیتے اللہ یہ برف اولے جس پر چاہے ویسر فوام شاہ اور ہٹا دیتا ہے اس سے جس سے چاہے یا کادو ثنا برقی قریب ہے چمک اس کی بجلی کی ان بادلوں کی بجلی کی چمک قریب ہے یذاب و سار کے لے جائے نظریں یقلب اللہ پھیرتا ہے اللہ رات اور دن کو یقیناً اس میں خام خا عبرت ہے البسار کے لیا قلمندوں کے لیے اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر قسم کے زندہ سر کو مماین پانی سے فمن ہوم شیا بتنی تو بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر سانپ امن ہم شیعلار اجلین اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پہ جیسے مرغی امن ہم شی الی آربین اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پاؤں پہ چار پائے یخلق اللہ پیدا فرماتے اللہ مایہ شا وہ جو چاہے اللہ یقیناً اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا یقیناً ہم نے یہ ترغیب نے نازل کی ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سرات مستقیم کی طرف اب زجر منافقوں کہتے ہیں یہ منافق ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور ہم نے تابے کی ہے پھر پھرتے ہیں ایک گرو ان میں سے اس کے بعد اور نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے پیدا و رسولی کتاب اللہ و سنتی رسولی جب انہیں دعوت دی جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف انہیں یعنی قرآن و سنت کی طرف اس لیے کہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان تو اچانک ایک گروہ ان میں سے منہ پھیرنے والا ہوتا ہے اس سے قرآن و سنت پہ فیصلے نہیں کرتے اس کو قانون نہیں مانتے وہیں اک الحم الحق اگر ہو ان کے لیے کوئی فائدہ دنیاوی تو پھر آتے ہیں یا يَا تو الیہ مزئین ان پھر آتے ہیں اس کی طرف دوڑتے دوڑتے پھر فتوا دے دیجئے۔ افیقلوب ہم مرد ان کے دلوں میں بیماری ہے امرتاب ہو یا یہ شک میں ہے ہم یہ خافون یا حیف اللہ علیہ ہم رسولوں یا یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ظلم کر دے گا اللہ ان پر اور اللہ کا رسول بلکہ یہ لوگ یہ خود ہی ہیں ظالم ان نما کا قول مومنینا یہ مومنوں کی حالت یقیناً ہے مومنوں کی بات جب بلائے جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف یعنی قرآن و سنت کی طرف اس لیے کہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان تو ان کی بات یہ ہے ان کہتے ہیں یہ ہم نے سن لیا اللہ کا حکم اللہ کا دین اور تابے کر دی تو یہ لوگ یہی ہیں مفلحون کامیاب مفلی الفوز و الخلا سنل مقروبی و و فلاح کسے کہتے ہیں بری چیز سے بچنا اور مطلوب کو حاصل کرنا وہ میں اللہ و رسول ہو وہ جس کسی نے تابے کی کامیابی کی نشانیاں اور چار شرائط جس کسی نے تات کی اللہ کی ایک شرط دوسری ورسول ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تیسری شرط و اکش اللہ اور ڈرا اللہ سے گزرے اعمال پہ ویک ترقی چوتھی صفت اور آئندہ اپنے آپ کو بچایا خلاف سے تو فولائی کہ الفا یہ لوگ یہی ہیں کامیاب یہ کامیاب ہو گئے کامیابی کی چار شرائط تھی اب منافقین کا بیان پھر واک سمو بل یکش اللہ فیمین جنوبی ویت تقی آئندہ خود کو بچایا اور منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر پکی پکی قسمیں ان کی اگر تو نے حکم کیا ان کو جہاد کا لق رجن تو تو خام یہ نکل جائیں گے جہاد کے لیے تو کہہ دیجیے لا تقسم قسم مت کھاؤ تا تم معروف تنہیں تا تم تم جاہد مانا کرتے تمہاری تاب ہے بس تاب کرنا اچھا یا تا تم معروفت الخیر اللہ کرنا اچھے طریقے سے شریعت کے مطابق یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے اگر ہو بے شک اللہ ہے خبردار اس پر جو تم عمل کرتے ہو قلاتی اللہ ہوا تھی الرسولہ کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو فن طول اگر یہ لوگ پھر گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تات سے فنما علیہ ما حُمِّلَا تو یقیناً اس نبی علیہ السلام پر بوجھ ہوگا اس کا جو انہوں نے ب... اٹھایا جو انہوں نے اٹھایا وہ علیہ ما حمل تم اور تمہارے اوپر بوجھ ہوگا اس کا جو تم اٹھاتے ہو ان تمہارے اوپر تمہارے اعمال کا بوجھ ہوگا وہ ان تو اگر تم نے تابیداری کی نبی کی تو یقیناً تم ہدایت پا گے ستی اہ تدو یہاں زاد المسیر نے بہت اچھی بات لکھی ہے من امر سنت اعلی نفسی ہی قول و فعلا نقطہ قبل حکمت جس نے اپنے نفس کو معمور کیا سنت پر قول فعلا تو یہ حکمت کی باتیں کرے گا و من امر ال على نفسه نفسی ہی جس نے اپنے نفس کو معمور کیا ہوا کا قول اور فعلا تو نہ تقبل بیدعات یہ بیدات کی باتیں کرے گا داد کی باتیں کرے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو سے روایت ہے یہ پہلی آیت کے تفصیر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سر روما شی تم من, اس من اسر سریرتن رتن خیرن البس اللہ ریدا من اصر سریرتن شرن شر البصول اللہ ہردا تمہاری مرضی دل میں جو کچھ چھپاتے ہو لیکن جس نے اچھی بات چھپائی دل میں تو اللہ اس کی چادر اسے پہنا دے گا اور جس نے بری بات چھپائی دل میں تو اللہ اسی برائی کی چادر اس کو پہنا دے گا وما الر رسول البلاغ المبین اور نہیں ہے میرے رسول پر مگر پہنچانا حق کا ظاہر وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے یہ بشارت ہے وہ الصالحات تین وعدے ذکر ہو رہے آیت میں اور جنہوں نے عمل کیا ہے نیک وعدہ کیا ہے اللہ نے ان کے ساتھ لے استخل فنحم فل عردی استخلف فل دینہ من قبلیم خام خا خلیفہ بنا دے گا ان کو زمین میں جس طرح کے خلیفہ بنایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے دینہ ہم اللہ در تم اور خواہ باقی رکھ دے گا پائیدار کر دے گا ان کے لیے دین ان کا وہ جو اللہ نے پسند کیا ان کے لیے ولی بدل من امباد خوف امنا اور خام بدل دے گا ان کے لیے ان کے لیے ان کی خوف کے بعد امن یابود ننی ولا الشری کو نبی یہ میری عبادت کریں گے ہی صدار نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی وہ امن کا فرا کا اور جس کسی نے کفر کیا اس کے بعد یابود ننی خبر بمانے ان امر ہے اور جس کسی نے کفر کیا اس کے بعد تو یہ لوگ یہی ہیں فاسق ہاں جی ذکر اللہ فلایت المواحد المواعید سا اللہ نے اس آیت میں تین وعدے ذکر کیے ہیں ایک تمکین دین کا وعدہ دوسرا امن کا وعدہ اور تیسرا ایتائل کا وعدہ نعمتوں کے دینے کا وعدہ اعتم اللہ نے تین وعدے کر دیے لیکن یہ تین وعدے مشروط بھی سلاستی شروع پہلی شرط ایمان دوسری شرط عمل صالح اور تیسری شرط عبادت اللہ وحدو عمل صالح یعنی قامت الصلاح اطاء الزکا اور اطاۃۃ الرسول اور تیسری شرط عبادت اللہ و اجتناب عانش شرق تو یہ تین شرائط ہوں تو یہ تین وعدے ہیں اللہ کے ایک استخلاف اعتا الخلافت اور دوسرا تمکین الدین اور تیسرا آمانہ یہ تین وعدے ہیں لیکن مشروط بھی شروط واقعی مسلات اور پابندی کیجئے نمازوں کی امور مسلح ال تصبد وات و اور زکات دیجئے واتی اور رسولہ اور تابیداری کریں رسول کی لال قم ترحمن خام خا کہ تم پہ رحم کیا جائے لا تحسبن سبنزین کفرو معجزین زینہ فلاردی گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کمزور کرنے کا اللہ کو زمین میں وہ موا حمنار اور ٹھکانہ ان کا جہنم کیا آگے و لب بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم یقین اصلاط عاطف ہے ماقبل پر معنن یائی اللہدینہ پھر آداب او ایمان والو لیستازنکم لیہستہ ذن کم الدین خامخ اجازت نے تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہے تمہارے ہاتھ والذین اور وہ لوگ لم یبلو العلوم کہ نہیں پہنچے ابھی بلوغت کو بنکم تم میں سے صلاح سمر رہ اجازت لے تین دفعہ اجازت تین وقتوں میں صلاح سمر تین وقتوں میں یہ اجازت لیں گے ایک من قبل سلاطل فجر فجر کی نماز سے پہلے وہین تزوں نہ من بکمن اور جس وقت تم رکھتے ہو اپنے کپڑے ظہر کے وقت آرام کے لیے اور تیسرا و امبادی لے شائع یعنی اپنے گھر میں ایک دوسرے کے کمرے میں آنے جانے کے لیے تین وقتوں میں بغیر اجازت آنے جانے کی پابندی ہے قبل صلاح فجر سے یہ بھی آرام کا وقت ہے اور قیلولہ اللہ اور تیسرا باد سلاۃ شاہ سلاس صورات القم یہ تین وقت ہے پردے کے تمہارے لیے سلیکم جناح ہے تمہارے اوپر ولا علیہم ان پر جو کوئی گنا باد ہن تین اوقات کے بعد تواف علیکم یہ پھرنے والے ہیں تم پر بعضو کم الا بادن پھرنے والے ہو تم تم پر یہ بعض باز تمہارے بازوں پر قداری کہیو بین اللہ کملایات اسی طرح بیان فرماتے اللہ تمہارے لیے اپنے دلائل اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمتوں والا جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو تو پھر یہ اجازت مانگے جس طرح کی اجازت مانگتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے بس بالغ ہو گیا تو اب بچہ نہیں رہا جب بچہ رہا تو اب اس سے بھی پردہ کرنا ہے کدالی کوبین اللہ علم آیا اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے آیا تھے اور اللہ جاننے والا حکمتوں والا والواعدم سا اور وہ بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے بوڑھی عورتیں لا جدون کا لا ارجون ہن جو کہ امید نہیں رکھتی نکاح کی نکاح کی امید نہیں رکھتی تو فلح سال ہننا جنا ہن نہیں ہے ان پر کوئی گناہی ہے زان سیاہ بہن کی رکھ دے اپنے پردے والے کپڑے کپڑے یعنی وہ بڑی چادریں بوڑھی عورت ہے تو بھاری برقع نہیں پہن سکتی بڑی چادر نہیں پہن سکتی تو خیر ہے لیکن غیر متبر رجاتم بھی زینا نہ ہو جائیں ظاہر کرنے والی اپنی زینت کو اپنا ڈول سنگار نہیں ظاہر کریں گی وہیں نہ خیر اللہ اگر خود کو بچا دے ان بڑی چادروں کے رکھنے سے بچا دے خود کو بوڑھی ہے پھر بھی بڑی چادر پردے والی لیتی ہے تو یہ بہتر ہو گئے ان کسی کے لیے یا آئینس حافظ نہ خود کو بچائے باہر نکلنے سے تو یہ بہتر ہو گئے ان کے لیے اور اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا لا عامہ ہر اجن نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج ولا رج ہر اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ولا عالل مریض حرج ان یہ آداب تو عام کے اور نہ بیمار پہ کوئی حرج اور نہ تمہارے اپنے آپ پہ کوئی حرج یہ ان معذورین کو ذکر کیا ترحم کے لیے ان سب پہ کوئی حرج نہیں ہے انتا کلو من بویوتی کم کے کھاؤ تم اپنے گھروں سے او بوتی آب آئے یا اپنے والدین کے گھروں سے باپ کے گھر سے او مہاتی کم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے او خوان اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے او خوات کم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او امامی کم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوتی کم یا اپنی پپھیوں کے گھروں سے ابویوتیا اخوال کم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او خالات خالاتکم یا اپنی ماسیوں کے گھروں سے او ماملک تم یا ان گھروں سے کہ مالک ہو تم مفات اس کی چابیوں کے تمہیں چابی دی ہے اور فریج میں کچھ پڑا ہے تمہارا دل کرتا ہے تو کھا لو پھر کہہ دینا اس کو صدیقی کم یا تمہارے دوست وہ دوست جو تمہارا کھانا کھانے پہ خوش ہو لم جنا ان نہیں ہے تم پہ کوئی گنا انتاکلو جمیان کہ تم کھاؤ اکٹھے مل کر او اشتاتن یا اکیلے اکیلے کوئی گناہ نہیں اکیلے کھانے میں قیدا دخل تم بیوتن جب داخل ہو جاؤ تم گھروں میں فصلی مالان فصی کم تو اپنے نفسوں پر یعنی اپنے گھر والوں پہ سلام کرو تحیت دلہ ہی یہ پیشکشی ہے اللہ کی طرف سے مبارکتاً طیبتاً برکتوں والی ہے پاک کزالی کئی بین اللہ کم لیات اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے دلائل لال کم تاخلون خام خا کہ تم میں عقل آ جائے اندینہ منوب اللہ و رسولی بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر وحیدہ ما ہو اور جب ہوں یہ ارکان کے لیے آداب ہیں جب ہوں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ امر جامین ایک کام پر جامین جمع ہونے کے کی کار دے تو لم ذہب ہو یہ لوگ نہیں جاتے اس کام سے نہیں جاتے ہاں نہیں جاتے حتا۔ واش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت الن مقالو یا رسول اللہ ابن ماجہ کی روایت انا ناکل ولا نشو ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا قال فلعلکم تاکلون متفرقین نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اکیلے اکیلے کھاتے ہو قالوا نام انہوں نے کہا ہاں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فش تم یوں اعلیٰ تو اسم اللہ علیہ یبارک بارکل قمفی تم اکٹھا کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام اس پہ لیا کرو تو اللہ تمہارے لیے تمہارے کھانے میں برکت ڈالے گا نبی, نبی علیہ السلات و السلام سے صحابی نے پوچھا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت عئی الاسلامی خیر ان کون سا اسلام بہتر ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو تعمۃ و تقر السلام علا من عارف تم الم تعارف بخاری کی حدیث لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس پر جس کو تم جانتے ہو اور اس پر بھی سلام کیا کرو جسے تم نہیں جانتے سب کو سلام کرنا اللہ اللہ تو لم یا نہیں جاتے یہ مومن ایک امر جامع سے حتہ استازین حتا کی اجازت مانگ لے نبی علیہ السلام سے ان لدین استاذین کا بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے تو اولا کلدینہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جب اجازت مانگ لیں آپ سے لباد شانہم ہم ان کی بعض حالات میں پر جب آپ سے اجازت مانگے یہ لباد شانہم ان کی بعض حالات کے لیے یعنی کوئی ضروریات ہوں کوئی کام ہوں تو اس کے لیے اگر یہ لوگ اجازت مانگے فازن لمن شیتا فازن لمن شیتا اجازت کیجئے جس کے لیے آپ چاہے بادشاہ اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو آپ اجازت دیجئے جس کے لیے آپ چاہے منہم ان میں سے وسط فر اللہ اور بخشش مانگے ان کے لیے اللہ سے یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا لاتا دعاء الرسول کم کدو کم بادہ اور مت ٹھہراؤ پکار رسول کی اپنے درمیان جیسے پکار بازوں کی تمہاری بازوں کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نبی کو نہ پکارو یا دعا اللہ سے مانگنا تو دعا رسول دعا بمانے اللہ سے مانگنا مت ٹھہراؤ دعا رسول کی تمہارے لیے جیسے دعا ہے تمہارے بازوں کی بازوں کے لیے نہیں اللہ کے رسول کی دعا تو بہت قیمتی ہے یا دعا داوتہ العۃ مٹھ راؤ نبی کی دعوت طاعت کے لیے جیسے دعوت تمہاری بازوں کی بازوں کے لیے یا سعید ابن جبیر اور القمہ اور اسود اور اکرمہ اور مجاہد ان سب سے زاد المسیر نقل کرتا ہے ابن کثیر ابن جریر بھی فرماتے ہیں، ندا اور لا تقولو یا محمد بلقولو یا رسول اللہ و یا نبی اللہ نبی کو ایسے نہ پکارا کرو جیکسے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نہ یا محمد نہ کو بلکہ یا رسول اللہ کو یا حبیب اللہ کو یا نبی اللہ کو تفسیر رولمانی میں آلوسی فرماتے فی تحریم و ندا بیسمی وظاہر استمرار بعد استمرارو بادہ و فاتح للعن رولمانی اٹھارویں پانچ سو چون یا محمد سے منع کیا گیا لاتج الار رسول بین کا دعا باد کم اس میں تحریم ہے نبی کو پکارنا نبی کے نام کے ساتھ یا محمد کہنا حرام ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ حکم باقی ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابھی تک ابن کثیر چھٹی صفحہ 81 پہ لکھتے ہیں اور مدارک تیسری جلسفہ صفحہ 176 پہ لکھتے ہیں یا محمد نہ کہو زاد المسیر چھٹی صفحہ 68 پہ لکھتے ہیں یا محمد نہ کہو بیزاوی چوتھی جل صفحہ 203 پہ لکھتے ہیں خطیب صاحب سراج راج المنیر میں چوتھی جل صفحہ 434 پہ لکھتے ہیں تفسیر الباب میں ابن عادل چودھویں جل صفحہ 465 پہ لکھتے ہیں تفسیر القاسمی گیارہویں جل صفحہ 333 پہ لکھتے ہیں تفسیر الحداد پانچویں جل صفحہ 94 پہ لکھتے ہیں کرمانی دوسری جلد صفحہ پانچ پہ لکھتے ہیں ابوبکر جساس احکام القرآن میں پانچویں جل صفحہ 200 پہ لکھتے ہیں خسائے سے کوبرا دوسری جل سفع ایک سو نبے ازواء البیاان پانچویں دل صفحہ پانچ ستاون ابن عاشور اپنی اٹھارہویں جل دو سو سینتالیس ابن الفہرس تیسری جل صفہ تین سو چورانوے میں لکھتے ہیں جائز نہیں ہے یا محمد کہنا لا جالو دوار رسول مٹ تم پکار رسول کی اپنے درمیان جیسے پکار تمہارے بازوں کی بازوں کے لیے یا محمد یا محمد کہہ کے نبی کو نہ پکارو خدیا الم اللہ الدین تسل المن کم لواضا یقیناً جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو پھسلتے ہیں تم تم میں سے لوازا پناہ کی جگہ کو لواضا تو تم سے پھسلنے والوں کو اللہ جانتا ہے لوازن آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر فلی حضر اللہ خالف نان تو چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو کہ خلاف کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم سے عن امر ہی عن سبیل ہی منہاجی ہی سنتی ہی شریعتی ہی ابن کثیر مانا کرتے اور قد یا اللہ جانتا ہے جانتا ہے فلی حضر جانتا ہے کہ کیا مانا صرفی ہی یہ کہ قد مزارے پر داخل ہو تو تقلیل کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہاں یہ قاعدہ نہیں چلتا یہاں قد تحقیق کے لیے ہے سعید ابن جبیر اور ایک جماعت تابعین کی کہتی ہے مانا لاتجالو دعا رسول عبادکم بادن کا مانا یہ لات نادوی فقول یا فتقول یا محمد ولا بھی کنیتی فتقول یا بلقاسم قاسم بل نادوہ و خاطبو بوقیر یا رسول اللہ و یا نبی اللہ یا بلقاسم اور یا محمد نہ کو توقیرا اگر ضرورت ہو ندا کی تو نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کے, کے صحابہ پکارتے تھے فلی حضر اللہ ددین یو خالف ہی تو چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم سے ان ہم فتنت ان کے پہنچ جائے گا ان کو عذاب دنیا میں اور یوسیب ہم آزاد یا پہنچ جائے گا ان کو آذاب دردناک آخرت میں اللہ ان لاہ مافِ سماوا تھی ورد خبردار یقیناً اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے مان تمالی قد عالم مان تمالیہ یقیناً جانتا ہے اللہ وہ کچھ جس حال میں ہو تم ویوم نہ الہی اور یاد کرو وہ دن کے واپس کر دیے جائیں گے سب لوگ اللہ کی طرف فیون بھی ماملو ما تو خبردار کر دے گا اللہ ان کو اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ للہ و اللہ بھی الحمدللہ اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ تو صورت میں چار قوانین تھے اور سات آداب تھے سنو اس کا خلاصہ دف الفاش کے لیے پہلا قانون مجرم پر نرمی نہیں کرنی دوسرا قانون دوسرا قانون غلط لوگوں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا تیسرا قانون پاک داموں کو جس نے بدنام کیا اس پہ سزا جاری کرو حد قذف اور چوتھا اگر غلط لوگوں کے ساتھ جمع اکٹھے تھے تو جدا ہو جا حکم الحان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صفائی پہ قرآن کی اٹھارہ آیت نازل ہوئی واقع فق بیان ہوا اور پھر بعد میں سات آداب تھے پہلا ادب پرائے گھروں میں نہ جاؤ حت تستانی سوت و سلیم وعلیٰ دوسرا ادب مومن مردوں کو کہہ دے کے نظریں نیچے کر دے پر عورتوں کو نہ دیکھیں عورتوں کو کہہ دے کے نظریں نیچے کر دے پر مردوں کو نہ دیکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں تیسرا ادب پر دے کلادین زین تو زہرمنہ چوتھا ادب ولا ادر بیارجلی اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں کہ اپنے پاؤں کی جوتے کی آواز پرائے مردوں کو سناتی ہے یا پانزیب کی آواز اور پانچواں وان کی ہولایا مامن کمب غیر شادی شدہ کی شادی کرا دیں اور چھٹا ہو کم جو غلام اور لونڈیا عقدے کی تابت کرنا چاہیں ان کے ساتھ عقدے کی تابت کر لو اور ساتواں ہو کم ولاۃک ریحو فتحت کمال تو پھر آیت النور اقول و هذا استغفر استطفر اللہ علی وم علی سائمسلمین فستفر النح الغفر الرحیم اللہ قوینہ في رضاقض الخری بنا سیتینا وجا علی اسلامہ منتہا لا الہ اللہ یہ اللہ باللہ. جتنے ساتھی جتنے رفع قادر سے قرآن کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ اس عاجز فقیر کے ساتھ ان سب کو قرآن کے علوم سے بہرمن فرما جو ہاتھ اٹھانے والے ہیں ہمارے ساتھ اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما جو نہیں بھی ہیں اللہ ساری امت مسلمہ پہ رحم فرما سارے مسلمانوں کو مشکلات سے نجات عطا فرما جو وبا عام پھیل چکی اللہ اس سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما پتن عزیز کی حفاظت فرما ہمارے مشائخ اور اساتذہ کی حفاظت فرما ہمارے والدین ہمارے بچوں ہمارے رشتے داروں اور اہل ویال کی حفاظت فرما سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے اللہ رمضان کی برکت عطا فرما دے قرآن کی پوری پوری برکت عطا فرما دے اللہ مبن عطینہ فد دنیا حسن و فلاخرت حسن وقینا عذاب النار صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و عمالی و صابی اجمین رحمتی کے ارحمر رحمی